سلاۃ وسلام علی یا رسول اللہ وغلہ علی کا واسحبی قیا حبیب اللہ صلا یا نبی اللہ نور اللہ کسی نے سیدنا حسن بن رشیق رحمت اللہ تاعد علیہ کو ان کے وشال کے بعد خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا یہ مقام کس طرح مل گیا فرمایا نبی کریم روف الرحیم علیہ عبدالسلا تسلیم پر بکثرت درود پاک پڑنے کی وجہ سے جان نکلے تو اس طرح نکلے تجھ پر غم زدوں کے یار درود دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے لب سے جاری ہو بار بار درود صلی اللہ علیہ محمد کافی نیتیں ہو چکی ہیں مزید اسبحال اچھی اچھی نیتیں اللہ کی رضا کے لیے کر لیتے ہیں ابل تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک لیتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا حسب آپ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ شاء تبرکات کی بس صد عقیدت اور تعظیم زیارت بھی کروں گا انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم آپ مدنی جانے کے ناظرین جو بھی تبرکات کیا وہ جو اوپر تیاری ہو رہی ہے نا ہو چکی ہے اس کے انشاءاللہ بھی مناظر دکھانے والے ابھی دس بجے شروع ہونے والا تھا جی تیاری ہے انشاءاللہ اس میں حساس کر مسکرا مسکرا کر زیارت کے بجائے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصوصاً مبارک نصیب اشکبار آنکھوں سے زیارت کیجیے اس یا بابا نیتیں کروا لیں گے نا تو ان اللہ ہم آپ سے کچھ مدی کے ناظرین بھی اور حاضرین بھی زیارت کس طرح کرنی چاہیے اور کیا کیا زیارت کی نیتیں ہم کرتے رہیں کچھ اس کے متعلق ہم پہلا سبارہ سے کریں گے الو عل حبیب وغیرہ سن کر ضوابط کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا ضرورت سمت سڑک کر دوسروں کے لیے جگہ خشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کروں گا گورن جھڑکنے الجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص کر باتیں لکھ لوں گا اصل موقع عزب اجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ندی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اس کے جماعت کے سیدھے پڑوں گا مدنی مذاکرے کے بعد موقع ملنے پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافہ انفرادی کوشش کروں گا بندیت یا سنت اس دوران گفتگو کرتے ہوئے مسکراتا بھی رہوں گا یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں بھی کرتا رہوں گا آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب بار گائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ علی علیہ سلّم جملہ انبیاء عمر قل پاشدین امات المومن تمام صاحبہ و طابعین طبع تابعین، عین مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین مفسرین، محدثین، تمام بزرگہ نے دین کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران نے کربلا جمیع اہل بےتوہار بالخصوص جن کی آج شب عرس ہے وہ عاشق رسول سیوجنا اوب سے کارنی علیہ رحمت اللہ الغنی اور سرکار اعلی حضرت کے دادا پیر حضرت اچھے میاں رحمت اللہ تعالی عالیہ ان کی بھی آشا میں سے یہ مدنی چینل بتاتا رہتا ہے اسی سے میں نے دیکھ کر رج کیا ہے ان کو بھی ہم اشارے سواب کرتے ہیں اور شجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی میرے آقا آل حضرت صدر شریع قطب مدینہ صد اللہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً بالخصوص مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کی عاملہ و عام اور پابندی سے ہر مہینے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی صلی علی حبیب تو بو اللہ سلو حبیب مدین نبا ایک ہا جی عبد الحبیب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے حاجی عبدالحبیب نہیں آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے نا جی جی جی تو یہ جو ہمارے یہاں یہاں بڑا خوبصورت سما ہے ماشاءاللہ اللہ جی آپ مدنی چینل پر نظر آ رہے ہیں جی جی الحمدللہ یہاں اس وقت جو ہے وہ بہار آئی ہوئی ہے میں صرف بندی چلے کے دادرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں تقریبا کب و کے قریب تو ہیں اور سرکار علی سلام کے موے مبارک چاروں خلفائے راشدین کے موے مبارک حسنین کریمین کے موے مبارک پیارے غوث اعظم رضی اللہ تر کے موے مبارک اور آگے چلے آئی صاحب تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تر کے موے مبارک سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تر کے موے مبارک ہمارے اعلیٰ حضرت کے موے مبارک خواجہ غریب نواز حضرت بابا فرید حضرت لال شہباز قلندر یعنی یہ تو صرف موئے مبارک ہیں اور پھر ایک تبرکات کی طویل فہرست ہے اور اس کو دیکھتے چلے جائیں بیا آقا علی خلاطوب السلام کی مبارک تلوار شریف بھی ہے باپا تبرکات ہی تبرکات ہیں سبحان اللہ اچھا یہ اب ہنر تو ہو گئے مدینہ جی ابھی ہم نے نیت ہی نہیں کروائے تبرکات دیکھنے کی اللہ اللہ تباہ ہم تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ آپ کی تیاری جی جی کیونکہ دس بجے کا ہم نے اعلان کیا ہے ہمارے اسلامی بھائی تیاری جاری ہے جاری ہے جی کب ہم تھوڑی دیر ابھی اور دیتے ہیں بابا اس دوران آپ اگر ہمیں یہ بتا دیں کہ تبرکات کی زیارت کرتے ہوئے زیارت کرنے والے کو کن کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے اللہ اللہ اللہ پہلے تو یہ کہ یہ زیارت کیوں کر رہا ہے جی یہ ذہن میں ہونا چاہیے <تصفح> عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پہلی بار جس نے سرکار نامدار مدین کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی مبارک تلوار دیکھی اب وہ سب پر سب کو جتا ہے میں نے تلوار بھی زیارت کی ہے میں اس کو بھی بتاؤں گا اس کو بھی بتاؤں گا یوں اپنی مطلب یعنی فضیلت جتانا جیسے فلا فلا بزرگ سے میری زیارت مجھے زیارت کا شرم حاصل ہے فلا فلا مزار پر گیا ہوں اس طرح یہ صرف جتانے کے لیے تو اچھی نیتیں نہیں ہیں تو اس میں یہ کہ کیوں زیارت کر رہا ہے یہ نیت ہونی چاہیے تو ان تبرکات کی زیارت متبرک چیزوں کی زیارت اگر رضا الہائی کے لیے ہو تو یہ غار ثواب ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی نیت ہو جیسے کہ تابوت سکینہ جس میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناح وال والم پر نازل شدہ توریت شریف کی بعض الواح وہ تختیاں پتھر شریف جن پر یہ توریت شریف لکھی ہوئی ہے یہ ہیں پھر عصا موسا جو مشہور ہے صحیح طرح موسا علیہ صلاحوں کے ان کی مبارک ہیں بھی اس میں اس میں امام پاک بھی موسا علیہ السلام کا تشریف فرمائے تو یوں یوں پتا چلا کہ مسا علیہ السلام ہی امام والے تھے الحمد للہ ہاں حضرت معاف کیجیے وہ ہارون علیہ السلام کہیں میں نے پڑھا ہارون علیہ السلام کا کہیں مسا علیہ السلام دونوں کا رکھا اچھا عزت اچھا اچھا حضرت سیدنا مسا ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں نبی تھے تو ان دونوں کے مبارک امام میں بھی موجود ہیں اور یہ تبرک ایسا تبرک ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے قرآن کریم میں تابوت سکینہ کا تذکرہ ہے تو پھر تفسیر میں وہ مختلف اس میں مبارک اشیا ہیں ان کا تذکرہ ہے تو قرآن کریم میں اس طرح ان کا تذکرہ ہے وقال لَهُ نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى, ترك آل موسى وآل هارون تحملوه إِنَّ تُم <مؤمنين> میرے آکان نعمت امام اہل سنت عظیم, عظیم المرتبت پروان شب سالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد ازا خان علیہ رحمت الرحمان اس آیت علی شان کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، کنزل ایمان میں اور ان سے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 بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ وہ تبرک ہے کہ اس میں صرف ایمان والا ہی اس کو تسلیم کرے گا بے ایمان نہیں کرے گا یہ قرآن کی آئے تابوت سکینہ ٹھیک ہے تو تابوت سکینہ کے تعلق سے بہرحال تفصیل کافی ہے اس میں تو وہ چند چیزیں میں نے تذکرہ کی تو وہ اس میں اس طرح کی چیزیں ایک پتھر مبارک ہے جس کا خصوصاً موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے اور بارہ چشمے بھی اس سے نکلے تھے اسی پتھر مبارک سے موسیٰ علیہ السلام نے آسا شریف اس پر مارا تھا اور بھی اس پتھر کے ساتھ تعلقات ہیں جو کہ تفسیر کی کتابوں میں درج ہیں تو یوں تبرکات یعنی بزرگوں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جائے یہ طے ہوا نبیوں کو بزرگوں کو جن چیزوں سے نسبت ہو جائے وہ تبرک ہوتی ہے تبرک کے لفظی معنی برکت حاصل کرنا تبرک کے لفظی معنی برکت حاصل کرنا تو اب یہ کہ جو بابرکت چیزیں ہیں جس سے مبارک برکت والا تو یہ مبارک اشیاء ان کو ہم لوگ تبرکات کہتے ہیں اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے تبرک کی جمع تبرکات تو تابوت سکینہ جو کہ شمشاد کی لکڑی کا تھا تو فی نب سے تابوت سکینہ کی جو بھی فضیلت کو بیان نہیں ہوئی اس میں جو اشیاء ہیں ان کے فضائل کہ وہ نبیوں سے منسوب ہیں اب بلکہ امبی علیہ السلام کے ہیں وہ اچھا اب وہ لکڑی کا صندوق بھی متبرک ہو گیا تب تیج برکت والا ہو گیا جیسے قرآن کریم کے ساتھ جو جزدان ہوتا ہے وہ بھی تو چوم لیا جاتا ہے کہ یہ بھی بابا ہے اس کے ساتھ جو گتہ لگا ہوا وہ بھی بابا رکت ہے کہ قرآن سے وہ اٹیچ ہے تو اس طرح بہرحال یہ کہ تبرکات کا ثبوت تو قرآن کی قطعی نص سے ہے اس کا مطلقاً انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ تبرک ہوتا ہی نہیں ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی تو بہرحال یہ کہ اس سے اس تابوت سکینہ سے ابھی آپ نے سنا کہ فتحہ اس سے ہوتی دی نہیں ابھی میں نے بیان نہیں کیا اس کا اس کو آگے لے کر یہ جاتے تھے بنی اسرائیل تو کفار کا لشکر جو تو ہوتا تھا وہ ہار جاتا تھا یہ جیت جاتے تھے تو فتح حاصل ہوتی تھی اس کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی دی اس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی تھیں تو اس طرح مت مطلب اس کی بہت برکتیں تھیں اور ان کے مطلب بہت گناہ بڑھ گئے تھے بنی اسرائیل میں اس وجہ سے وہ تابوت سکینہ جو وہ قوم عمال کا اٹھا کر لے گئی تھی جب پھر وہ لے گئے تبرکات کو ان کو معاذ اللہ اس تابوت سکینہ کو ان لوگوں نے گندی جگہ پر ڈال دیا تو ہین سے تو ان پر پھر اللہ تعالی کا قہر و غضب آیا عذاب نازل ہوا اب یہ گھبرا گئے پریشان ہو کر انہوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو ہم نے یہ صندوق جو اس کی ہم نے بے عدمی کی ہے اور بد کی ہے اس کی وجہ سے چنا چاہے ان لوگوں نے بیل گاڑی پر لادا اور بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف اس کو ہانک دیا اور فرشتوں نے چار فرشتے تشیب لائے اس کو اٹھایا اور پیش کیا اور اس طرح کا اس کا قصہ ہے تو تبرکات احترامن اٹھانا یہ فرشتوں سے ثابت ہے تو اس وقت جو تبرکات سادات نے اٹھائے تھے اپنے سروں پر یہ سیدوں کو ہم نے اس کی ترکیب بنائی دی کہ یہ حضرات جو کرم فرمائیں اور اٹھائیں تو یہ اٹھانا اس کی تعظیم کرنا تو یہ بھی فرشتوں سے ثابت ہے جو متبرک چیز ہے اس کا ادب کیا جائے گا تعظیم کی جائے گی اور عقل بھی یہ چاہتی ہے کعبے کی تعظیم کرتے ہیں کعبے کی تعظیم تو کرتے ہیں مسجد کی تعظیم کرتے نہیں کرتے مسجد میں کو جوتے پہن کا تو نہیں آ جاتا ہے نا دیکھئے جو گناہ کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں اور نہیں, نہیں. میرا منہ مسجد کی طرف جھوٹ نہیں بولتا ہوں آپ نے سنا ہوگا یہ بولتے ہیں کہ میرا منہ مسجد کی طرف ہے جھوٹ نہیں بولتا ہوں یعنی جھوٹ بولنے والا بھی یوں مسجد کا احترام کرتا ڈرتا ہے اچھا تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک یہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ نسبت والی چیزوں کا احترام کرتا الحمد تو میں ان تبرکات کی تعظیم کروں گا اور اس میں نیت کہ سواب اور ان کے قریب جا کر میں دعا مانگوں گا ان کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ تابوت سکینہ سے بھی آپ نے یہ دیکھا تو اب جو منہ مبارک ہیں سرکار کا منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فتح اور ازیا شریف میں تھوڑا ٹائم جب سے اچھا میرے آٹا الادت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد ازا خان علیہ رحمت الرحمان فتح اور اضبیہ شریف جلد جلد اکیس صفا نمبر پورا کم کریے <محیرت> <چار سو بی مزبا> <محیرت> فتح و رضویہ شریف جلد اکیس صفحہ نمبر چار سو بائیس پر میرے آکا الاذ امام علیہ سنت مولانا شاہ امام محمد اللہ خان علیہ رحمد الرحمان فرماتے جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آثار شریفہ یعنی تبرکات سے کوئی چیز دیکھیں یا وہ شے دیکھیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آثار شریفہ سے کسی چیز پر دلالت کرتی ہو تو اس وقت کمال ادب و تعظیم کے ساتھ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور لائیں اور درود و سلام کی کثرت کریں آگے کی بھی بڑے مدنفول بہت مدینہ مدینہ ہے والذا جو خوشبو لیتے یا سونگتے وقت اتنے سنتے نا خوشبو سونگتے ہیں اور لیتے وقت والا جو خوشبو لیتے یا کے وقت یاد کریں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے دوست رکھتے تھے یعنی خوشبو دوست رکھتے تھے یعنی خوشبو کو پسند کرتے تھے پیار کرتے تھے خوشبو سے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے دوست رکھتے تھے وہ بھی گویا مانی آثار شریفہ کی زیارت کر رہا ہے ہاں اچھا لکھا زبر نہیں ہے خیر وہ بھی گویا مائننگ آثار شریفہ کی زیارت کر رہا ہے حقیقت میں نہیں کیا مائننگ جیسا کہ مانن, آکے گویا کے تو وہ بھی گویا مائنن آثار شریفہ کی زیارت کر رہا ہے اسے اس وقت درود شریف اسے اس وقت درود پڑھنے کی کثرت مسنون ہونی چاہیے پھر روزہ مبارکہ سرکار کا ایک گنبد خزرہ کی بھی تعظیم کا لکھا ہوا ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ آلاتے اس کے آداب بتائے کہ درود شریف کی کثرت کرے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ اور منہ مبارک تو وہ اس کو تو آسار مبارکہ بھی کیسے کہیں لباس تو چلو آثار مبارکہ میں آئے گا منہ مبارک تو جزو بدن ہے جس میں انور کا حصہ ہے تو اس کی تعظیم کتنی ہوگی تو اس طرح مطلب منہ مبارک کو دیکھ کر درست بھی پڑنے چاہیے ہم نے بچپن میں جب زیارتیں ہوتی تھیں ہمارے محلے کی مسجد میں تو وہاں انداز یہ تھا کہ مسلسل یہ اعلان جاری رہتا تھا جو منہ مبارک کی زیارتیں درشی پڑھتے جائیے چلتے جائیے درش ہی پڑھتے جائیے دروش ہی پڑھتے جائیے پھر پڑھتے تھے وہ اللہ وسلم اعلیٰ سید دینا و مولانا محمد ہوں اعلیٰ الیہ سید دینا و مولانا محمد یوں اعلیہ و, و صحاب ہی مبارک وسلم درشی پڑھتے جائیے مبارک کی زیارت کرتے جائیے چلتے جائیے منہ کی زیارت شروع ہو چکی ہے منہ کی زیارت کرتے جائیے درشی پڑھتے جائیے پھر ادروز پڑھتے ہیں اس طرح تو یہ انداز بتنے کے قابل ہے تقلید جس کو بولتے ہیں تو اگر یہ سن رہے ہیں اس طرح بھائی جو منہ مبارک کی زیارت کروا رہے ہیں دیگر تبرکات کے تو وہ اگر وہاں کوئی اس طرح اعلان کرنے کی ڈیوٹی لگ جائے گی تو یاد دہانی ہوتی جائے گی بالکل آواز آ رہی ہے اور ان شاء اللہ پاپا نے جو بدنی پھولا تھا فرمائم ابھی زیارت شروع نہیں ہوئی ہے پاپا ان جس حیرت اور تعجب سے وہ بے چارے زیارت کریں ایک دوسرے کریں گے انگلیاں اٹھائیں گے اچھا بابا یہ اشاعت فرمائے کہ منہ مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کے پاس مُہ مبارک عموماً یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو یہ کیا راز ہے کہ منہ مبارک ایک ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بہت سارے اس میں سے شاخیں نکل آتی ہیں جواب سے پہلے باپا ہم تھوڑا مدی کے ناظرین کو اول تخر ایک دفعہ فل کیمرے کا منظر دکھا دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تیاری ہوئی ہوئی ہے ذرا دکھائیے ذرا یہ ذرا دکھائیے منظر پورا منظر دکھائیے دونوں شریف پڑھتے رہیے صلى <سل> الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى <سل> الله الله عليه وسلم على <محمد> صل الله عليه وسلم صل الله على محمد صل الله عليه وسلم صل الله على محمد صل الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صل الله تهالي على محمد اچھا اپنے بھی زیارتیں جو کرواتے ہیں نا یہ زیارتیں ٹھیک ہے زیارتیں ہی ہیں جسدان میں قرآن کریم دکھایا جائے تو وہ ظاہر زیارت ہے جسدان کی اب یہ کہ ذرا وہ ایسی زیارت ہو کہ وہ زیارت ایسی کا صورت بن جائے دکھائیں گے گا صندوق شریف دکھا کے ناظرین کا دل بہلایا جا رہا ہے نہیں نہیں پاپا انشاءاللہ شاء ایک ہی چیز دکھائیں گے سندوک کھول دی ہم نے میں عبدول ابھی موڈ میں لگا کچھ کچھ الگ دکھائے ہم نے صندوق کھول کے کیا رکھا زیارت نے تیاری کیا ہوئی ہوئی ہے صندوق کھول دی ہم نے الحمدللہ یہاں آنے والے آج انشاءاللہ تین سو سے زیادہ تبرکات کی زیارت کریں گے سو سے چل کے تین سو بابا ابھی میرے پاس جو آخری اطلاعات بتائی ہے کہ تقریباً کموں پہ ساڑھے اس لیے میں نے محتاط سے زیادہ ہیں تقریباً ساڑھے تین سونے بھی میرے نہیں ہے ٹھیک ہے اگر پورے ساڑھے تین سو تو بھینے میرے بھی نہیں ہے پورے نہ تب بھی ساڑھے تین سو کہہ دیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک کہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تین سو جی باپا تو تبرکات رکاتی تبر رکاتے مثلاً مثلاً اللہ اللہ پیارے آکا تو السلام کی تلوار مبارک مولا علی کرم اللہ تعالی ود الکریم کی تلوار مبارک ضلع <مبارک> کعبہ شریف کا بہت بڑا پیس الحمدللہ یہاں پر جلوہ فرما ہے اسی طرح بہت سارے بزرگان دین کے مزارات کے چادر مبارک ہے جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کے روزہ انور کی چادر مبارک, <مبارک> سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ روضہ انور کی چادر مبارک اور اسی طرح بی بی زینب حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کے روزہ مبارک کی چادر مبارک ہے بھگوان عبد الحبیب کسی ایک تبرک کی طرف آپ جا کر جی اگر آپ ہمارا کیمرے کو بالکل اتنا قریب لے جائیں گے جیسے کہ جی بالکل بالکل انشاءاللہ یہ غص پاک رضی اللہ تعالیٰ کے روزہ انور کی چادر مبارک کا دیدار کر رہے ہیں میں سب منقوت کے ایک دو اشعار بھی ہو جائیں سبحان اللہ رے کرم خدا تارا کرم مرحبا جواب عبد الحبی بھائی نے کچھ سوال کیا تھا آپ سے جی جی موے مبارک کے حوالے سے جی موئے مبارک اصل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ہیں اچھا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہم لوگ بظاہر زندہ ہیں ہمارا بال اگر بدن سے جدا ہو جائے تو اس کا انتقال ہو جائے گا وہ بڑھے گا نہیں آگے لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ مزار پورنوار میں تشریف فرما ہے لیکن آپ کی حیات وہ حیات ہے کہ آپ کا رواں رواں اب بھی حیات ہے آ آ آ آ آ آ آ آ یہاں تک کہ بال مبارک جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی حیات ہے بال مبارک کے دوسری شاخیں نکلتی ہیں پھر مزید یہ کہ بھی بڑھتا ہے بال مبارک کے خالی شاخیں نہیں نکلتی یہ اپنے ابوظہبی کے مدیر سابقہ مدیر اوقاف کے پاس بھی کافی ہیں ان کے پاس ہوئے مبارک جو ہے نا وہ پورا پوری گچھا ہے مووی ہے تو دکھا دیجیے مووی میں چند دن پہلے چند پہلے مجھے یہ میرے علاقے میں کسی نے وہ بتایا بولے وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ پہلے ایک ہی مبارک بال تھا اب وہ گچھا بن گیا شاخیں نکلتی شاخے نکل ہیں اس میں سے چلیے شاہ یہ موئے مبارک جن کے پاس ہوتے ہیں ہو جی جی ایک تو ربیب آپ کی آواز اونر نہیں جا رہی ہے تھوڑا سا وہ جی اب آواز آ رہی, جی آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ یہ اس کرنا تھا جن کے پاس موے مبارک ہوتے وہ بتاتے ہیں کہ موئے مبارک کا سایہ بھی زمین پہ نہیں آتا موئے مبارک, مبارک کا سایہ بھی نہیں آتا جی سبحان اللہ نور کی برسات ہوگی القریب نور کی برسات ہوگی القریب اب زور رحمت رحمتھا گیا مت مچھا گیا موئے مبارکے مبارک سارے موئے مبارک باپا زیادہ فرمائے صلو صلو صلو محمد حبیب محمد حبیب سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ بابا مسجد کچھ اس معاملے میں ارشاد فرمائے یا پھر ہم آگے بڑھیں میں دس بجے کا نے ٹائم ابھی بھائی کیا ہو رہا ہے ہم تیار ہیں کروائیں تیار ہیں تو پھر ہم وہاں سے لائن شروع کریں تو باپا سے بھی کچھ سوالات مسجد ایک منٹ عبد الربی بھائی جی جی جی مسجد میں بھی آواز جاری ہے نا جی مسجد میں آواز ہے اس سے پہلے لائن میں جو ان کو ہماری آواز جاری ہے جی اب آواز تھوڑا سا اور مسجد میں کھول دیجیے اب سب کو جاری ہے آواز آواز جاری ہے نا لائن میں جو کھڑے یہ تو ہوں گے باتوں میں میری بات تو نہیں سنیں گے لائن سے سنیں علیہ مدنی فرما رہے ہیں دیکھیں جب بھی اس طرح کی لائن لگی ہو تو بیچ میں نہیں گسنا چاہیے اپنے کسی جاننے والے کو قریب آ جا آ جا ادھر آ جا کر کے اس کو لائن میں لگیے مطلب وہ ایسا نہیں کرنا یہ کہیں بھی لائن لگی ہو کسی بھی کام کے لیے لائن لگی ہو چاہے دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو تو یہ تو دین کا کام ہے اور مسجد کا کام ہے عبادت جو زیارت ہم کر رہے ہیں مبارک وغیرہ کی تو اتارے عبادت ہے تو اس کے تو اور بھی مطلب احترام ہونا چاہیے تو بالکل لائن ایک تو بیچ میں کوئی نہ داخل ہو دوسرے یہ کہ آپ کے آگے جو کھڑے ہیں ان کے ساتھ آپ جام نہ ہوں اس میں گناہوں کا شدید خطرہ ہے اور ہر جی شور سمجھ سکتا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں آگے پیچھے سب تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہوں دکھا دو ورنہ اپنے آگے کوئی موٹی چادر لٹکا لیں پاپا شور بہت ہو رہا ہے اس کا کیا کریں یہ یہ نہیں سنیں گے نہیں میری مجھے اندازہ اس کا لائن لگا لو لائن لگا لو یہ بھی شور کر رہے ہیں یہ سب ہوگا دھکم پیل بھی ہوگی اللہ بس ایک مستحب کام کے لیے اللہ بس آدھا بیان کرنے چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ میں جا رہا ہوں عبد الحبی بھائی توبہ اور بیت کی طرف ٹھیک میں میری خواہش یہ ہے کہ اس سے پہلے کے تبرکات کی زیارت کی طرف اسلام بھائی آگے بڑھیں اللہ اللہ ایک بار پھر ہم توبہ بھی کریں اور اب آہستہ آہستہ یقیناً حضور سعیدی غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک کی طرف بھی بڑھ اللہ اللہ تو گوسپا کے مہم مبارک بھی ہیں گوسپا کے مہم مبارک پھر الحمدللہ زیارتوں کی زیارت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہم مبارک کی طرف بھی امید ہے کہ قدم بڑھیں گے اور وہ وہاں تک قدم کیسے لے کے جانے ہیں قدم بڑھیں گے سر بڑھے گا روح بڑھے گی جسم بڑھے گا اب یہ کچھ الفاظ مل نہیں رہے جی بابا سر بڑھے گا کیا صحیح بڑھے گا کیا بڑھے گا وہ کس طرح برے گا بڑھے گا بھی کہ رک جائے گا کچھ سمجھ نہیں آتی تو یہ جو اسلامی بھائی کناد کے اس طرف کھڑے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ایک لائن میں آ جائیں اور ایک ادب والے انداز میں اور ان شاء اللہ تعالی بھی امیل سنت ہمیں گو پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بنائیں گے اور اس سے پہلے ہمیں توبہ بھی کروائی جائے گی تو یہ جو اسلامی بھائیوں جو یہ پیچھے تک جی لائم لائم ہی یہ ہے اس طرح نہیں ان کو لائن میں لانا پڑے گا کوئی ذمہ دار اسلامی بھائی اگر وہاں پہنچ جائے نا تو لائن لگ سکتی ہے کیونکہ اتنے تو ایک بڑی تعداد تو میلاد حال میں ہے جو جی جمیل سن کے ساتھ مندی مذاکرے میں وہ شامل ہیں اور یہ سوال جواب کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا تو یہ زیارت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا ابھی تو کافی سوالات بھی ہیں ہمارے پاس تبرکات کے حوالے سے بھی ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیے کہ ہم امیل سنت ہمیں توبہ کرائیں اور بیعت کراتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں گناؤں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں اور توبہ کرتے ہی ہم بنیں گے گو سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید اور میرے گو سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ پیاری پیاری بشار فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا تو بدری چہر کے ناظرین بھی بیت کریں جو باب المدینہ میں اسلام بھائی ہیں یہ بھی سنتے چلیں کہ یہ بیت یہ تبرکات کی زیارت کا سلسلہ جب شروع ہوگا یہ رات گئے تک سلسلہ جاری رہے گا اگر آپ فیضان مدینہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فیضان مدینہ کے دروازے بھی کھلے ہیں تو آپ چاہیں تو فیضان مدینہ بھی پہنچ سکتے ہیں امیر نے سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توپا بھی کرا دیں اپنا مریت بھی بنا لیں ہاں آپ سے یہ ضرور ارض کروں گا مدد جنگ کے ناظرین کو کہ یہ گو سے پاک کی جو بیٹھ کا جو سلسلہ ہے اس میں کسی کو بھی بے پیرا مچھوڑا کریں ہر ایک کو مرید بنا دیا کریں یہاں تک کہ ایک دن کا بچہ بھی ہو نا اس کو بھی آپ گو سے پاک رحمت اللہ تعالی لے کے دامن میں لے لیا کیجیے تاکہ جب قیامت کے دن ہم گوشت پاک کے مریدوں میں اٹھے تو ہمارے ایک دن کا بچہ بھی گوشت پاک مریدوں میں اٹھے پڑوسی دوست احباب سب کو گوشت پاک کے مرید بنا دینا چاہیے بابا ہمیں توبہ بھی کرائیے اور اپنا مرید بھی بنا لیجئے لیکن یہ کہ بچوں کو اس کے والد کی اجازت سے بیٹھ کروائے جائے والد یا جو بھی ولی ہو پر اور پڑوسی اڑوسی آپ یہ نہیں ناموں کی لسٹ دے دیں اس پڑوسی کی اجازت ضروری ہے وہ ایگری ہو تو بھی بیعت ہوگا ورنہ اس کو تو پتہ ہی نہیں آپ نے بیعت کر بول دیا اس طرح بیعت نہیں ہوگا یا بھائی ہے بہن ہے ماں ہے باپ جی ہے ان کی اجازت بلحب اگر لیں گے اور پھر نام دیں گے تب بیعت درست ہوگی دوبارہ سنا تو السلام علیکم یا رسول اللہ ولا ع علی کا واس شبیب اللہ, اللہ. حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ والی وسلم تو بات کرتا ہوں میں اپنے, اپنے تمام, تمام پچھلے گناہوں سے, سے اور ودا کرتا ہوں میں, ہوں میں کہ این شریعت شری اچ پر, شریعت پر چلوں, گا چلوں گا بد مذہبوں, بد مذہبوں اور, اور برے, لوگوں برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی فرمانی جھوٹ ریبت چگلی وحدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈیرام گانے باجے بے پرداگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے لوگ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے والدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان پادری مین میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار Kö بغداد حضور غص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول ابوالفرمان اور کل قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا سلا تو السلام علیکہ یا نبی اللہ علی کا کا یا نور رہنمائی فرمائیں یہ جی چاہ رہا ہے کہ جو موہ مبارک ہمارے پاس ہیں ہم اس کو اتنا کلوز کر کے اور قریب کر کے کیمرے میں دکھائیں کہ مدھی کے ناظرین کو واضح طور پر موہ مبارک اور دیگر جو بزرگوں کے موہیں مبارک مو ہیں وہ, وہ نظر آ جائیں کتنے وجہ کرنا چاہیے سوال کر سوال, سوال ایک کر لیں ٹھیک <تصفح> ہے باپا جن یہ ارشاد فرمائے آج الحمد للہ فیضان مدینہ میں کثیر تبرکات کی زیارت کا سلسلہ ہے اس میں بعض اشیاء ایسی ہیں جو آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں اور آپ کی آپ کے تبرکات میں سے ہیں بعض صحابہ کرام اور بعض اولیاء صالحین اب اس میں ہمیں احتیاطیں بھی بیان فرما دیں کہ کہیں اس میں کوئی بے ادبی والی بات یا بے ادبی والا پہلو نہ نکلتا ہو کچھ ایسی احتیاطیں بیان فرما دیں بہت اچھی توجہ دلائی آپ کو یہ واقعی اصل مسئلہ عوام کا ہے اب ہم جو بھی بیان کریں نا جو لائن میں لگے انہوں نے سننا نہیں ہے وہ ہٹو بچوں کی سدائے لگا رہے ہوں کہ دھکم پیل سنگل لائن بھی نہیں تھی اس میں جو دکھا اپنے دکھا اپنے خاموشی ہو گئی خاموشی اللہ کرے ہو گئی ہو تو یہ سنے ان کی آخرت کے لیے بہت زبردست مدنی پھول میں ارض کرنے لگا کہ ان کی بے ادبی کی کوئی صورت نہ ہونی چاہیے بعض اوقات ہو جاتی ہے توجہ نہیں دی. میں اپنا ایک مطلب اس میں وہ ارض کرتا ہوں ہمارے پاس ہمارے غریب کدے پر غریب خانے پر منہ مبارک تشریف لیا ہے حاجی رضا پر کرم ہوا اور کسی اس بھائی نے حاجی, م... حاجی رضا کو منہ مبارک کی خدمت میں پیش کر دیا تو یوں وہ تو چھت پر ہم نے رکھا کہ یہ مطلب ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ سب سے اوپر رہے منہ مبارک اب یہ تبرکات والوں کو بار بار کوشش کی میں نے کہ آگے رہیں اور میں پیچھے رہ لیکن بہرحال وہ ترکیب آؤٹ ہوتی رہی میں بہت کوشش کی میں نے مگر ترکیب آؤٹ ہوتی رہی منہ مبارک اور یہ تبرکات ہی ہماری قیادت کر رہے ہم پیچھے ہوں لیکن یہ بھی تکلف کرتے تھے سدات کرم اور بس وہ ترکیب وہ بنی کہ میں آگے ہوتا تھا اور بس کیا کروں میرے بس میں تھا نہیں وہ کوئی کا نہیں پڑتا تھا بہت خواہش تھی کہ میں ادھر عوام میں جا کر تور ہر طرف یہ لیکن اندازہ یہی تھا کہ وہ سب مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے اور شاید اب دیکھو یہ لائن کی صورت یہ کی کیا بیچارے سنیں گے باتیں کر رہے یعنی ہی تو یہ سب میری آواز سنیں آپ کی آخرت کی بہتری ہے اس میں ہم سب کی آخرت کی بہتری ہے تو موہ مارک ہمارے یہاں تشریف لیا ہے تو اب اوپر ہم نے چھت پر رکھا کہ ہم نیچے اوپر مہیبارک اور کسی ایسی منزل پر موہے مارک نہ تشریف فرماؤ کہ اس منزل کے اوپر کوئی رہے یہ ہماری اپنی یعنی کہ سوچ تھی کوئی چربی مسئلہ نہیں کر رہا میں یہاں تک کہ جب وہ پانی کی ٹنکی جو تھی وہ چھت کے اوپر بنی ہوئی تھی تو اب رضا کو چھت حاجی رضا کو چھت کے اوپر جانا ہوتا ہے ٹنکی پر کبھی دیکھنے یا کوئی کسی کام سے تو یہ منہ وارک کا صندوق نکالتے اپنے سر پہ رکھتے سر سروے رکھ کر بھی چڑھ کے وہ کا کام کرتے جو بھی کرنا ہوتا ہے کہ یہ منہ مارک سے میں اونچے کیسے جاؤں ہماری یہ ایک جو خاندانی سوچ ہے اچھا اب وہ چھت پر تشریف فرماتے ہیں تو کوئی ملاقاتوں کے اور سلسلے ہوتے تھے مدنی مشوروں کے چھت پر ان دنوں تو تفصیری طے تشریف لاتے ہیں دوسرے شہروں سے تشریف لاتے ہیں تو منہ مبارک کی بھی ہم زیارت کرواتے ہیں لیکن جب میری توجہ گئی نا کہ منہ مبارک کی زیارت کی طرف لائن چھوٹی اور ملا میری طرف لائن زیادہ پھر میں نے زیارت بند کروا دی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے دیکھنے والے زیادہ ہوں اور منہ مبارک کی طرف ان کی توجہ نہ ہو یہ المیا میرے ساتھ ہوا اور میں مجھے بالکل مزہ نہیں ہے اس سے بی جیسے میں بول رہا ہوں نا یہ مزہ نہیں آ رہا کہ یہ یہ عوام ہے بھائی یہ ایسا کرتے ہیں تو اب ان سے امکان یہ خطرہ اگر یہ نہیں سنتے ہوں گے تو یہ خطرہ ہے جیسے کہ اس طرح میں نے توجہ دلائی کہ یہ ان میں شاید تبصرے کریں گے کہ فلاں کا موہ مبارک چھوٹا ہے فلاں کا بڑا ہے او فلاں کی مبارک میں تو نور تھا نور اب یہ مطلب یہ تبصرے جو ہیں نا یہ آپ کو کہیں مروا نہ دے اگر آپ سن رہے ہیں تو تبصرے نہیں کرنی یہ اپنی اپنی آنکھوں کا ہوتا ہے کہ کہاں کس کو نور نظر آیا کس کو نہیں آیا کسی کو بال مبارک کی نظر نہیں آئے گا یہ بھی ہوگا نظر کمزور ہوگی تو تو وہ پھر وہ تبصرے کرے گا بہت باریک کیا اپنی آنکھوں کو نہیں رہے گا کہ میری آنکھیں پھٹی ہوئی ہے بہت باریک ہے گھوس باغ کا کیسا چمک رہا تھا سرکار تھا تو معذلہ بہت باریک کے میرے کو نظر نہیں ہے نوز و بلہ. ایسا کرنا ہے نہیں آپ زیارت نہیں کرے آپ گھر چلے گئے تو چپ چاپ کفل مدینہ دروز شریف پڑھتے رہے زیارت کرتے رہے کسی کو مت بولنا کہ اس کا چھوٹا تھا ہے اس کا بڑا تھا نے, اس کا یہ تھا اور اس کا وہ تھا اور اس کا موڑا ہوا تھا اس کا تیر کے معافی سیدھا تھا یہ کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا اچھائی ہر منہ مبارک میں اچھا ہی ہے وہ کہا میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کا منہ مبارک, مبارک ہو یا میرے گوشت پاک کا ہو یا خلفا راشدین کا ہو یا حسن نے ان کا امام حسن اور امام حسین کا سب کے منہ مبارک کی اپنی اپنی جگہ عظمت ہے لیکن پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم تر ہیں سب سے زیادہ پھر خلفا راشدین درجہ ب درجہ اس طرح حسن نے کریمین اس طرح دیگر کرام ہے باری تو اس لیے وہ نوزب اللہ کوئی ایسی بھول مت کرنا اسی طرح دیگر تبرکہ اتنی چھوٹی تھی جی تلوار اس سے کسے لڑتے تھے تو یہ آپ سے طے نہیں کرنا اب آپ تو اب پوپوں اور بموں کا چکر ہے آج کل پہلے تلوار شریف سے ہوتا تھا تو کوئی تبصرہ نہیں کر رہا یہ تلوار بہت بڑی ہے ہماری ساری کائنات کی توپیں میرے آکا کی تلوار کی نوک پر قربان <laughs> ہمارا ہماری عقیدت یہ بولتی ہے تو اس لیے وہ تبصرے کرنے کی حجت نہیں ہے سب کو عقیدت کی آنکھ سے زیر نصیب اشکبار آنکھ سے ان کی زیارت کی جائے خصوصاً وہ مولا مشکل کشا کی تلوار بھی ہے اب وہ کون سی تلوار ہی نہیں پتہ ان کی ایک تلوار تو ذوالفقار مشہور ہے تو ایک تلوار تو کئی تلوار ہے جس طرح ہمارے پاس تو آقا کی بھی کئی تلوار ہیں صلی اللہ تعالی علی وسلم تو جب مولا مشکل خشا کی تلوار نیم سے باہر آتی اور تو یہ منقول ہے کہ فضاؤں میں آواز سنی گئی لا فتح الا علی لا صیفہ الا ذوال لا فتا اللہ علی لا صیفہ اللہ ذوال فکار یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوال فکار جیسی کوئی تلوار نہیں تو غیب سے جس تلوار کے بارے میں یہ بات آئے اور یہ سڑے ہوئے بارود کی توپیں آپ اس کے مقابلے پہ لائے چی تورک نہیں ہماری یہ توپیں تلواریں تورک ہیں جن کو آکا ہمارے آکاؤں نے مس کیا اور استعمال کیا اور جن تلواروں نے کفار کی گردنیں اڑائیں وہ متورک کسی توپ کی زیارت ہم نہیں کر رہے ہیں کلوار کی کر رہے ہیں نا اگر کوئی توپ کی زیارت کروائے تو لوگ اس وہاں سے کوئی جائے بھی نہیں دیکھ اس کو کیا کر لیتے تو کیا کرے دیکھ کر تو یہ ہماری عقیدت کہ یہاں امتحانات دیں تو ہرگز ہرگز بس کسی شے پر تنقید نہیں کرنی ہے اس کی سائزیں نہیں اپنی ہیں چپ چاپ دیکھنا ہے درست سے پڑتے رہنا ہے یا چپ رہنا ہے بارہ گڑبڑ نہیں کر رہی تو یہ اسی بھائی جو بھی ہے وہ بغیر مائک کے بولتے رہیں چلتے رہیں لائنوں پر پھر چلتے پھرتے بولتے رہیں دروشی پڑھتے جائیے دروسی پڑتے جائیے چلتے جائیے بڑھتے جائیے دروشی پڑھتے جائیے سب لوگ لکھ صلی اللہ تعالیٰ محمد چلتے جائیے بڑھتے جائیے دوسروں کو تکلیف مت دیجئے بیچ میں مت آئیے کسی کی ہی نہ ہو کسی کو ایزا نہ ہو درشریف پڑھتے جائیے اللہ صلی اللہ تعالیٰ یہ کہتے اللہ کہتے اللہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ چلتے رہیے مدینہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے ان شاء یہ یاد بھی آتا رہے گا یہ درشریف کا کہنا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے آپ یہ کہتے رہیے درشریف پڑھتے جائیے یہ کہنا بھی نیکی کی دعوت ہے اور کار ثواب ہے ثواب کی نیت سے کہیں گے تو کہ یہ تصور مند ہے کہ میں میری آنکھیں میرا وجود اور یہ با برکت مناظر हाई हाई اور اس پر مطلب ایک جیسے کہ نا بال کھڑے ہو جانا رونگٹے کھڑے ہو جانا ایک کیفیت کا بننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرم پر چلتے چلتے اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے مولا یہ تیرا کرم ہے جو میں یہاں پہنچا یہ تیرا کرم ہے جو یہ یہ چیز میری آنکھوں کے یہ بابرکت شہ میری آنکھوں کے سامنے آئی ہے میں <تم embedded> <conclusions> ایک اللہ کے بندے کو جانتا ہوں کہ وہ پہلے دیکھا وقع ہے کہ منہ مبارک کی زیارت کے لیے وہ حاضر ہوا کہیں زیارت کروائی جا رہی تھی تو وہ بس اس نے ہاتھ باندھے اب اس نے کر دیا رونا شروع سرکار کا تصور باندھ کر منہ مبارک کہ یہ یہ وہ بال ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم میں اقدس میں تھے یہ وہی ہیں تو وہ مطلب ان تصورات سے وہ اتنا رو رہا تھا اتنا رو رہا تھا کہ ایک طرح سے وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا تھا تو کاش مطلب زیارت ہو تو اس طرح ہو کہ ہمارے آنسو نہ کھمتے ہوں یہ ہمارے آقا کے بال ہی ہے کیا اب وہاں ہسنا مسکرانا اشارے کرنا سائزیں ناپنا نوز و اس طرح کی باتیں نہ بال مبارک کی زیارت سے لوٹنے کا بھی کوئی ان, اس جس اللہ کے بندے کو آپ جانتے ہیں کیا ان کا بال مبارک کی زیارت سے لوٹنے کا بھی کوئی منظر تھا آپ نے جس اللہ کے بندے کا ذکر کیا اگر میں اپنے گمان میں اس کو پاتا ہوں تو غالباً ان کی واپسی کا من شاید میرے تصور میں ہے کہ اس وقت میری وہاں حاضری تھی اور وہ ککری گراؤنڈ کا واقعہ اللہ داؤود اسلامی کے پہلے کا قصہ سنایا میں نے جو آپ کو سنا نہیں داود اسلامی کے پہلے کی میں نے ککری گراؤنڈ میں داؤود اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا میں نے ککری گراؤنڈ میں جب ہمارا یہ محفل میلاد کا ہمارا اجتماع ہوتا تھا جی نہیں کنفرم نہیں کرتا ہوں आर्ण आर्ण आर्ण आर्ण گرون میں ککری گراؤنڈ میں ایک مرتبہ جب شروع شروع میں جب ہم مطلب وہ ایک ذیلی حلقے کی ذمہ داری تھی اس کے بعد کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ صبح صادق اور جیسا چاش کے بعد غالبند تھا یا اس سے پہلے تھا کہ مبارک کی زیارت کروائی گئی تو وہاں پر تو میں تو اس وقت باہر تھا وہ جہاں زیارت ہو رہی تھی وہاں رش لگا ہوا تھا تو میں تو وہ رش والے حصے میں تھا باہر سے دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ خوش نصیبوں کو اس طرح زیارت نصیب ہو رہی ہے تو وہاں سے میں نے ایک شخص کو پلٹتے ہوئے دیکھا زیارت کے بعد اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے کہ زیارت کر رہا ہوں سے آقا کے روزے سے جس طرح آدمی رخصت ہوتے ہوئے بلک بلک کے روتا ہے نا اس طرح صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے منہ مبارک کی زیادہ سے پلٹ تھے وہ اس کی کیفیت تھی کہ وہ بلک بلک کر رو رہے تھے کیونکہ وہ کیفیت میں ککڑی میں دیکھی تھی پھر اسی اللہ کے جو نیک بندے تھے ان کی وہ کیفیت مدینے منورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبت کے سائے میں دیکھی کہ جب وہ پلٹ رہے تھے تو وہ مجھے لگا ذہن بنا کہ وہ کہ ہے نا کہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جیسے کہ موئے مبارک پر پہنچے پھر وہاں سے ہم پلٹ رہے ہیں توجہ یار جو بھی اس کو تصورات ہو تو وہ الحمد وہ پلٹنے کا منظر جیسے کہ دیکھنے کا منظر آپ کو پاپا نے بیان کیا پلٹنے کا منظر مجھے ایک یاد ہے اور میں جن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کوئی اور نہیں میرے پاپا کی اپنی شخصیت ہے الحمدللہ مجھے وہ نقشہ بھولتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے بعد الحمدللہ للہ از بچ یہ ذہن بنا یعنی یوں سمجھیے کہ وہ منظر دیکھ کر ذہن میں یہ بات جم گئی اچھا زیارت لوٹا جاتا ہے کیونکہ زیارت کی کیسے وہاں میری حاضری نہیں تھی زیارت کر کے لوٹنے کا منظر دیکھنا مجھے برابر یاد ہے کہ بالکل بلک بلک کے رونے والا منظر تھا تو بھائی ابا وہ زیارت کے لیے خیال ہے راستہ اس نے زیارت کی تھی یا صرف حاضری دی تھی میں نہیں جانتا بابا میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ میں نے لوٹنے کا منظر دیکھا تھا اللہ اللہ وہ منظر نہیں دیکھا اتنا چھپا چھپا کے وہ تو کہتا تھا کہ میری آنکھ کے ہی نہیں ہے گندی زیارتگ یہ ایک راز مسجد کھلانا کہ اس نے زیارت کی تھی حاضری دی تھی آئی سب کچھ ہمیں بھی بتائیں نا یہ کون تھے جس کا یوں لوٹنے کا منظر تھا اور اگر ان کا وہ میرے باپا کی اپنی ذات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے ہائے جانا تو ایسے جانا مو مبارک کی بارگاہ میں اللہ اللہ یہاں شروع کریں آئی سب جی جی چلے بھائی درود پاک پڑھتے رہیے چلتے رہیے اچھا لائن لگاؤ ہٹ جاؤ اے بیچ میں نہیں گزرو یہ شور نہیں ہونا چاہیے یہ مسجد آواز درو شریف کی آواز لگاتے ہیں پک پڑھتے رہیے چلتے رہیے ان اور جو کہنا اشارے سے کسی کو کہنا انگلی کے اشارے سے آپ کہیں الفاظ میں نہیں مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے بالکل صل الله صلو على الحبيب صل على محمد صل عليه وسلم صل, صل على محمد صل عليه وسلم صل على محمد صل منظر ہمارے تمام اسلامی بھائی چلتے جائیے آگے بڑھتے جائیے درود شریف پڑھتے جائیے صلو اللہ محمد سلو البی اب ابھی آپ نے ایک وہ توجہ دلائی تھی کہ کافی سارے بالوں کی وہ ایک زلفوں والا ایک انداز جی جی تو وہ ہمارے اسلام بھائی نے نکالا مدی چینل پر بھی دکھا رہے ہیں یہاں ان شاء نظر آئے کتنا ہے نا گچھا ہو گیا کیا سر یہ دیکھیے ماشاء اللہ برخبا سہان سہان سیا کا رو پش ہم سیا مہاش میں ہم سیا ہوتے رے پیارے کے پیارے سا وارے گے پورے بڑے گئے چیک نا روپے وار گر وہ کرتا گیسو مشکل کرم کی گتا جے مشق سالکے اب راپلا مسپا عبد الربی بھائی اگر آپ ہمارے کیمرے کے ساتھ تبرکات کی طرف جی ایسا پہنچے اور کچھ ایک ایک کر کے مئ مبارک کے حوالے سے اپنے پاپا سے سوال کیا تھا ہم کلوز دکھا سکتے ہیں مو مبارک کو میں یہی پاپا سے ارض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی گھڑی کا ایسا وقت رکھیں کہ جب ایسا مطلب جس کو واضح طور پر منہ مبارک اور جو بھی دیگر منہ مبارک ہیں नहीं नहीं, زیارت بہت سارے کر مبارک ہیں کچھ وقت رکھیں ابھی اس کو زیارت جاری ہے باری باری جو جس جس کا مدری چینل کے ناظرین کے اب وقت کیا شروع ہو چکی ہے زیارت نہیں مدری چینل کے ناظرین کے لیے پاپا جو لائف دیکھ سکتے نہیں تو اب بھی میرا خیال دکھاتے جائیں چلتے جائیں بڑھتے جائیں ایک سے زیادہ بار دکھانے میں بھی انج نہیں ہے ماشاء آگے آ جائے یہاں آ جائیے ہم لری پو کے بتاتر جی مبارک جی یہ الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعنوں کے استعمال کا تولیا مبارک بھی یہاں جلوہ فرما ہے وادی جن وہاں کے پتھر مبارک ہیں میرے آقا علیہ سلاۃ السلام کے روزہ مبارک کے جھاڑو مبارک کے بھی کچھ تن کے یہاں موجود ہیں کعبہ شریف کا استر مبارک موجود ہے یہاں پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ السلام کی مبارک تلوار جلوہ فرما ہے انشاءاللہ وہ ابھی دکھائی جائے گی اور پھر غلاف کعبہ کا تین سو سال پرانا استر جو غلاف کے پیچھے کپڑا لگتا ہے اس کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے انور کی چادر مبارک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک باغ کے پتے وہ بھی یہاں موجود ہیں امبی حضور ام المومنین سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار کی چادر مبارک اسی طرح حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعال کے روزہ انور کی چادر مبارک حضرت یون صلاح نبینہ واللا والسلام کے روضہ انور کی چادر مبارک سیدنا شعیب عل نبینہ والد صلاحت والسلام کے روضہ مبارک کی چادر مبارک پاپا آل یہ تبارکات کی زیارت تو ہو رہی ہے سوالات ہیں وہ بھی چلا اسی موضوع سے متعلق ہیں کچھ پیارے آقا علیہ السلاط والسلام کی زیر استعمال یمنی چادر مبارک کے سبحان اللہ مبارک دھاگے سیدنا جیت بغدادی رضی اللہ اترنوں کے روزہ انور کی چادر مبارک دیا یہ سب آپ سوال اب دکھلاتے رہے سوال چلائیے رحمتہ اللہ کو بار جی, جی السلام علیکم رحمۃ اللہ کو براکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپا جان میرا نام مومن اتاری ہے میرے تعلق باب المدینہ کراچی سے آپ کی بارگاہ میں سوال تھا تبرکات کی شرعن کیا حیثیت ہے اور سابق کرام علیم رضوان نے ان تبرکات سے فائدہ حاصل کیا ہے اور اگر حاصل کیا ہے تو ان کا انداز کیسا تھا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تبرک آپ کی شرعی حیثیت سے کے تعلق ہے تو نیت نے کرواتے وقت وہ تابوت سکینہ کا تذکرہ کیا گیا قرآن آیت پڑھی گئی اور اس میں کیا کیا ہے وہ بھی بیان کیا گیا دوست یعنی تبرق کی شرعی حیثیت تو قرآن کریم سے ثابت ہوئی خود کعبہ مشرفہ تبرک ہے روزہ انور تبرک ہے مسجد الحرام تبرک ہے بلکہ ہر مسجد تبرک ہے مسجد میں بچھائی جانے والی جو دری وہ تبرک ہے یہاں تک کہ مسجد میں جھاڑو نکالنے میں جو کوڑا ہے گرد مٹی وغیرہ جو ہوتی ہے نا یہ بھی تبرک ہے ہاں اس کو بھی عام کچرا کنڈی میں ڈالنے کی ممانت ہے بلکہ اس کو بھی ادب کی جگہ ڈالے یہ وہ کہا ہے کہ رام اللہ وسلام نے لکھا ہے نائک تو بولی دیا کروں پس سقی حیثیت جو اس کی ہے جو تبرب کا انکار کرتا ہے اس کے بارے میں سیدھی عدالت نے فرمایا اگر تو اس کو سرے سے علم نہیں ہے تو, تو وہ ظاہر ہے لیکن اگر اس کو بتا دیا اس کے بعد وہ انکار کرتا ہے تو ایسا شخص گمراہ اور بدین ہے صحابہ تعلق کر رہا ہوں کہ وہ جیسے قرآن کریم میں وہ صفا مروہ کا ذکر ہے اور ان کو شعائر اللہ کہا گیا یہ بھی تبرک ہے اللہ کی نشانیوں میں سے وہ تبرک کی بات چل رہی تھی آپ کو یاد ہوگا ایک دن پہلے قرآن شریف کے حوالے سے آپ نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا تھا مجھے اتنا پسند آیا ہے وہ مدنی پل جی جی اگر وہ بیان ہو جائے نا مطلب میں نے اس کی لذت پائی میں چاہ رہا ہوں ہمارے حاضر نازیری اس کی لذت پائیں بہت پیارا مدنی پھول تھا اب وہ ایک بار کسی گاہ میں گیا تھا تو انہوں نے کچھ اپنے تبرک کاٹ اس کی زیارت کروائی تو میں نے پھر ان کا ذہن بنایا میں نے کہا قرآن کریم سب سے بڑا تبر ہے میں اللہ کا کلام ہے اس کی آپ کے کوئی زیارت نہیں کروائی گئی اور یہ آپ نے نہیں رکھا میں نے کہا کم از کم کسی عالم سے بھی کچھ اس میں تلاوت کروا لیں پھر ان کی طرح منسوخ کیا فلاں کا تلاوت کیا ہوا نسخہ قرآن یہ لکھ کر لگا دیں اس کا اس کی بھی زیارت کروائیں آپ یہ میں نے مشورہ دیا تھا ان کو جو فوت شدہ بزرگ ہو نا ان کی اگر وہ تلاوت کردہ ہو تو وہ ایک نفسیاتی طور پہ لوگ اس کو اب کوئی زندہ زندہ ہو نا اس کی تلاوت کیا ہوا ہوگا تو اتنا لوگ شاید رسپانس نہ دیں یہ میرا ایک اندازہ ہے تو یہ انہوں نے جو ڈھائی سو رکھے ہیں تبرکات ساڑھے تین سو اللہ کرے ان میں پرانے کریم کا بھی کوئی نسخہ ہو قدیم نسخے جیسے لوگ رکھتے ہیں ایسا کوئی نسخہ نہ ہو تو ان کو چاہیے کبھی یار یہ تورک یہ کوالٹی ہوتی ہے ان کی کوالٹی ہوگی جہاں بھی جاتے ہوں گے تو پتہ توڑ لیتے ہوں گے مزار پہ جاتے ہوں گے چادر مجاور سے مانگ لیتے ہوں گے تو ترکیبیں بناتے رہتے ہوں گے تو اس طرح یہ کہ پرانے کریم کی ترکیب بھی ہونی چاہیے مگر کسی یعنی مسجد میں پرانا رکھا تو اٹھا کے لے آئے کہ یا کہیں سے لے کسی بزرگ کے پاس جا کر کے آپ کا کوئی پرانا نسخہ ہے تو ہمیں دے دیں آپ کے کوئی دادے پردادے کا اس طرح مطلب کو ترکیب سے حاصل کر کے اس کی بھی زیارت کروانی چاہیے یوں کہ اگر کسی کے پاس میرے اقا کا حضرت امام اے سنت جس قرآن سے تلاوت کرتے ہوں اگر وہ, تلا, وہ قرآن پاک نسخہ اگر کسی کے پاس ہو اور یہ بتایا جائے کہ یہ وہ قرآن پاک ہے جس پہ دے کر اعلیٰ حضرت یہ تو اللہ کرے کہ مدینت المرشد بریلی شریف والے سن رہے ہوں یہ تو میں اپنے پاس رکھوں گا اگر میرے حقہ حلادت کا تلاوت کیا ہوا قرآن کریم کوئی مجھے دے دے تو اس کا احسان ہوگا بلکہ میرے حقہ حلادت کی کوئی نالین مبارکین کے نیچے کوئی دھول آ گئی ہو اور اس کا کوئی ذرہ مجھے دے دے کہ یہ حلادت کی جوتی مبارک کے نیچے کی دھول کا ذرہ ہے میرے سر کا تاج ہوگا اگر تو پوری نالے پاک آ جائے اس کی مجھے دے دے تو میرے دونوں جہاں سمر جائیں گے ان شاء اللہ تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے ہاں مل سکتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کا مل سکتا ہے اتنے مدینہ کا مل سکتا ہے جیسے آج تبرکات کی زیارت ہو رہی ہے مدنی چینل کے تمام ناظرین و حاضرین اگر آپ کے پاس تبرکات ہوں آپ کے پاس اور آپ کا ہوگا چلے یہ تبرک میری جو میرے پاس جو ہے کسی سے نسبت دکھنے والا یہ مدنی چینل پر دکھا دیا جائے تو آپ ہمارے جو ایس ایم ایس ہے آپ اس پر رابطہ جو آپ کو یہ ایس ایم ایس نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس پر اپنا نام اور فون نمبر وغیرہ ایس ایم ایس کر دیں ان شاء اللہ ہمارے اسٹاف آپ سے رابطہ کر لیں گے مراد آبادیاں مراد آباد میں جو اعلیٰ حضرت رشمۃ اللہ تعالیٰ نے کنظور ایمان کا ترجمہ کروایا تھا کنظور ایمان جو لکھوایا تھا صدر الشریعہ کو وہ نسخہ پھر اس کے اوپر لکھی گئی وہ مراد آباد شریف کے اندر موجود ہے جی فرمایا جیسا اعلیٰ کے مختوط مل سکتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر مل سکتی میرا گمان ہے کوئی کوشش کرے تو اچھا مکہ میں ابراہیم یہ تبرک ہے کہ اس تبرک میں کیا ہے کیا خوبی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلاحت والسلام اس پر تشریف فرما ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی اور بھی اس کے ساتھ منسوب ہیں معاملات تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ پتھر اللہ کے حکم سے موم بن گیا اور آپ کے قدم مبارک نقش بن گئے اور پھر جب آپ اترے پھر اللہ نے اسے سخت کر دیا ورنہ تو بالکل ہی موم رہتا تو پھر وہ تو وہاں تک وہ نقش رہا اور آج بھی وہ نقش باقی ہے اور مسجد الحرام میں تشریف فرما ہے اور قرآن کریم میں حکم ہے پتخد مقام ابراہیم مسلح جزاک اللہ پت تخم مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ تو وہ آج بھی رشیف فرمایا قدم وار کے نقش بنے ہوئے اگرچہ وہاں زیارت سے روکا جاتا ہے لیکن الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے اس پر سونے کے پتھر عاشقوں نے چڑھا دیے اب بھی اب جب رشنی ہوتا ہوگا تو نظر آتا ہوگا تو یہ بھی تبرک جس کو باقی رکھا گیا قرآن کریم میں تذکرہ اچھا پھر وہ پندرہ میں پارے میں بارکنا اللہ بارکنا ہُو سبحان اللہی اسوراب ابدی لئیلم من السد الخرا میں مینل مسجد العقص الدی بارکنا سبحان اللہ اصراب ابدی لم منل مسجد الخرا میں الل مسجد الاقس اللہ بارکنا ہاؤ لہ لی نوری یہ مین ان نہ سمی المیر ان نہو ہوا, ہوا سمیع البشیر تو اس میں الدی با رکھنا ہے کہ اس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تو برکتیں کیا ہیں وہ تبرکات کیا ہیں کئی مفسرین کا فرمانے ہے کہ اس سے مراد وہ اطراف میں جو انبیاء کرام رام کی قبریں ہیں نا وہ برا دے. تو قبور انبیاء بھی تبرک کبور صحابہ بھی تبرک اور اسی طرح مزہ اولیاء اولیا بھی تبرخ بلکہ اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والی ہر شے تبرک ہے نا انبیاء اولیاء صحابہ صالحین ان سے نسبت رکھنے والی ہر شہ تبرک یوسف علیہ السلام یہ کمی اس کا قرآن میں تذکرہ ہے حضرت یوسف علی نبینہ ولیط اسلام جب اپنے بھائیوں کو بھیجا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ ان کو خبر دیں کہ, ان... کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین جو ہیں وہ حیات ہیں تو ان کے بڑے بھائی وہ قمیص لے کر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے جن کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں یعنی بظاہر جو دیکھنے کی قوت تھی اس میں تو قرآن پاک میں ہے کہ وہ قمیص حضرت یعقوب اللہ نبینہ علیہ السلط اسلام کی آنکھوں پر ڈالی گئی تو فرطد بصیرہ آپ کی جو بصارت تھی وہ لوٹ آئی صحابہ کرام کے تعلق سے بخاری شریف کی روایت سماعت فرمائیے حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پانی سے بھرا پیالہ دے کر میری زوجہ نے مجھے ام المین حضرت ام سلمار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور یہ ان کی عادت تھی کہ جب کسی کو نظر لگتی یا کوئی مرض ہوتا تو برتن میں پانی بھر کر ام المن کے پاس بھیجتیاں کرتی کیونکہ ام المن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول پاک صلی اللہ وتحلہ علیہ وآلہ وسلم کا موے مبارک یعنی بال مبارک چاندی کے ایک نلی میں رکھا ہوا تھا ان کے پاس جب کوئی مریض آتا تو وہ چاندی کی اس نلی کو پانی میں گھما دیتی وہ پانی مریض کو پلایا جاتا اور اسے شفا ہو جاتی یہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> بخاری شریف کی روایت ہے تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام مجھے تبرک حاصل کرتے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ تھی ام المومن کی ہماری ماں تھی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ کنزل امال کے حدیث ہے حضرت بحیرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے چچا خداش نے رسول کریم صلی اللہ و علیہ وسلم سے ان کا وہ پیالہ مانگ لیا جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا وہ پیالہ ہمارے پاس محفوظ تھا امیر المومنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اکثر ہمارے گھر تشریف لاتے اور وہ پیالہ نکلواتے تو ہم آبے زمدم بھر کر انہیں وہ پیالہ پیش کرتے وہ اس میں سے کچھ پی لیتے اور کچھ اپنے چہرے اور سر مبارک پر ڈال لیا کرتے تو اس طرح اور بہت ساری روایتیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان ان تبرکات سے وہ استفادہ کرتے اور اس سے فیض اٹھاتے السلام کہ نیت صاف منزل آسان ہو عوام بولتے نا بھائی عقیدہ صحیح ہوگا تو فائدہ ہوگا یہ صحیح بات کرتے تو عقیدہ درست ہوگا نظریہ درست ہوگا تو تدرک کی برکات کہیں نہیں گئی چاہے ہزار سال ہو جائیں لاکھ سال ہو جائیں اس پہ برکت موجود تھی ول تعالیٰ عالم و رسول ووللم صلی اللہ تعالیٰ حدیث چلتے جائیے تبرکات کی زیارت کرتے جائیے تو پیارے ہیں ہم <کتوک> کو سارے ہی بل ان کا سے تو پیار ہے ان شاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بھی اسی طرح کا ایک سوال ہوا تھا صحابہ سے تبرک کا کہ صحابہ کرام علی مردوان یہ جو ہے وہ تبرک اس طرح لیا کرتے تھے یا نہیں لیا کرتے تھے تو اس پر کئی روایتیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کر کے فرمایا کہ ان تمام سے بڑھ کر ایک روایت جو صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم سے تبرک کرنا حاصل کرنا یہ ثابت ہے پھر آپ نے ایک حدیث مبارکہ جو تبرانی اوسط کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم مسلمانوں کے جو پینے کی جگہیں ہوتی تھیں یعنی جیسے ہوز وغیرہ ہیں وہاں پہ کسی کو بھیجتے اور وہاں سے پانی منگوایا کرتے تھے فیوتا بہا تو وہ پانی لایا جاتا فش شری حضور علیہ السلاۃ اسلام اس سے پیتے اور حضط عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما فراتے ہیں کہ کانا یرجو برکت المسلمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مسلمانوں کے جو ہاتھ لگے ہوتے تھے اس کی برکت کی امید کیا کرتے تھے شی عال فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ان کے جانوں دل سے بڑھ کر ہیں ان کے تبرکات ہیں اور ان کے نالین کی جو دھول ہے وہ ہمارے دین و ایمان کی جو آنکھیں ہیں اس کے لیے سرما ہیں تو اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے تبرکات کے محتاج نہیں اس پانی کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ لگے اس سے برکت پیدا ہوئی ان کے منہ جو پانی تھا جو پیتے تھے اس سے برکت پیدا ہوئی یہ برکت بھی حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پانی منگوانا یہ دو باتوں کے لیے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اس میں مدنی پھول یہ ہیں کہ ایک تو اس بات پر تنبی کرنا تھی کہ مسلمانوں کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر برکت ہوا کرتی ہے یعنی صالحین کی چیزوں کے اندر برکت ہوا کرتی ہے دوسرا غافلوں کو جگانا تھا کہ ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو صالحین ہیں یعنی جو جاننے والے ہیں جو مانتے ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہو جائے اور جو سوئے ہیں ان کے لیے اس بات پر تمبی ہو جائے روایت میں نا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے تو مومن کا جوٹھا بھی تبرک واپا <تصفح> <تصفح> اب دوبارہ چلتے ہم جہاں زیارت ہو رہی ہے اس طرف عجی عبد الحبیب ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھائی ہمارے مدنی چلنے کے ناظرین کو آپ اب کس زیارت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اللہ نہیں کہ کیا کھائیں اور سبھی پر دکھانا تو پڑے دکھانا تو ہے نا صاحب ہم نے سیدنا البشر حافی رضی اللہ عنہ کا ان کے بازار کی چادر مبارک ماشاء اللہ کیوں کہا جاتا تھا اگر یہ کچھ بیان فرما دیں سیدنا البشر حافی کو حافی کیوں کہا جاتا اگر اس بارے میں کچھ مدرفو لتا ہو جائے جی بابا یہ شراب کشید کرنے کا ان کا کام تھا کیا کرنے کا شراب سمجھو شراب بناتے تھے کارخانہ تھا ان کا تو ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا کاغذ کا پورزا ان کو زمین پر پڑا نظر آیا انہوں نے اٹھا لیا اتر خرید کر اس کو معطر کیا کہ میرے رب کا نام اس طرح زمین پر بے ادبی کے ساتھ تو انہوں نے اس کا احترام کیا خوشبو لگا کر بلند جگہ پر رکھا تو اللہ کو زیادہ پسند آ گئی ان کا نام بلند کر دیا تو ان کو ہوا یوں کہ یہ اپنے احباب کی محفل میں بیٹھے تھے رندوں کی محفل میں اتنے میں کسی نے پیغام دیا کہ کوئی صاحب آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے منع پرما کہ میں بھی مصروف ہوں اس طرح دو تین وار شاید ہوا پھر اس نے کہا کہ جاؤ کہ آنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالی کا پیغام لایا ہوں جب یہ اپنے رب کا پیغام کا نام سنا تو ایک دم ان پر کیفیت تاریخ ہوئی اور ننگے پاؤں دوڑ پڑے کہ میرے رب کا پیغام یہ کیا تو یہ پہنچے اس کے پاس تو اس طرح انہوں نے وہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام تھے غالباً تو خیر وہ اب میں پوری حکایت بھول گیا ہوں تو اس طرح انہوں نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالی نے مطلب یعنی کہ تم کو سلام بھیجا یا کچھ اب میں بھول گیا ہوں ساری حکایت یہ اس میں بسم اللہ کے فضائل میں فضائل بسم اللہ میں آپ یاد ہے تو بتا آ اس بزرگ کو خواب میں ایک بزرگ کو خواب میں آیا کہ بلند کیا, کیا پورے وہ جملے شیور نہیں ہے نا آپ نے کیسان بسم اللہ میں صلیم اللہ حدید وہ بعد میں محمد مشر حافی علیہ رحمت اللہ کافی تو بہرحال یہ کہ کیونکہ یہ ننگے پاؤں دوڑے تھے اور اللہ تعالی کا پیغام آیا تھا تو اس لیے پھر یہ ان کا ذہن یہ بنا کہ شاید اللہ کو یہی میری ادا پسند ہو تو یہ ننگے پاؤں رہتے تھے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سارا فرش ہے اور اس کو میں اپنے جوتوں سے کیسے روندوں تو یہ تو یہ حکایت فیضان سنت ذیل اول کے باپ فیضان بسم اللہ کے صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ علیہ کافی توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں کاغذ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اپ رحمت علیہ نے اٹھا لیا اتر خرید کر معطر کیا پھر اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ ایک کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے تم نے میرا نام مہتر کیا اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا ہم بھی تمہیں پاک کریں گے ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشرو تو شرابی ہے شاید مجھے خواب میں غلط فہمی ہوئی ہے چنانچہ انہوں نے وضو کیا نفل پڑے اور پھر سو رہے دوسری اور تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہمارا یہ پیغام بشرو ہی کی طرف ہے جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو سنا چ وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکل پڑے ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی محفیل میں تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز تھی لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں بدمست ہیں انہوں نے کہا انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آج کے نام کوئی پیغام لایا ہے وہ باہر کھڑا ہے کسی نے جا کر اندر خبر دی حضرت سید نے بشر حافی علیہ رحمت اللہ ال نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے اللہ اجزا وجل کا پیغام لایا ہوں جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے اور فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے پیغام حق اجزا سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدۂ حق کے غلبے کی شدت سے ننگے پاؤں دینے لگے اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہاپی ننگے پاؤں والے ہاپی یعنی ننگے پاؤں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میٹھے میٹھے تمی بھائیو ہو اللہ اجز وزل کا نام لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کرنے سے ایک سخت گناگار اور شرابی ولی اللہ بن گیا تو جن کے دنوں میں رب العنام اجز وجل کا نام کندہ ہے اور جن کے قلوب تو ذکر اللہ سے مرمور ہے ان نفوس قدسیہ کہ ادب کے سبب ہم گناگار اللہ اجلو اجل کے فضل و کرم سے کیوں بحرمبر نہ ہوں گے نیز تمام اولیاء انبیاء کے بھی آقا ہیں یعنی سید المبیا احمد مجتما محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ادب ہمارے رب کو کس قدر محبوب ہوگا یقیناً کسی شان والے کے نام کا ادب اجر و ثواب کا موجب ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے آس تھامڑ دامر ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے حضرت سیزنا بشر ہاتھی علیہ رحمت اللہ کافی ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک بغداد شریف میں حیات رہے کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کیا اور وہ صرف اس حمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت سید البشر حافظ یہاں ننگے پاؤں چلتے پھرتے ایک دن ایک چوپائی نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ بات دے کر گبرا گیا کہ ہو نہ وہ آج سید النابشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ حضرت بشرا حافی کا وصال ہو گیا ہے اللہ اجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو سیدنا بشرا حافی علیہ رحمت اللہ القافی کو انتقال کے بعد قاسم بن من منبع نے خواب میں دیکھ کر پوچھا معاف اللہ عبی کا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ اجزا جل نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فروا تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا میں نے عرض کی اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے تو اللہ اجزا بدل کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا دیکھے یہ دیکھا میرے ولی کے در کا گدا خالق نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ ہم بھی تیرے اس نیک بندے اور سچے ولی حضرت بشرافی سے محبت کرتے ہیں ہمیں بھی بخش دیں بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ اللہ اپنا بیڑا پار ہے الحمد للہ سما سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں بقرعید میں مجھے تو قربانی کے جانور بہت ملتے ہیں تو یعنی چند سالوں سے میرا یہ معمول ہے کہ حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتا ہوں حکائ بڑا متاثر کیا وہ شر و سدور تو میں نے پڑھی کہ ان سے محبت کا کچھ یعنی کہ وہ دعویٰ دلیل تو کیا اللہ کی رحمت ہے مجھے ان سے محبت ہے ان کے نام سے ان کے نام کی طرف سے قربانی اللہ آپ کو بھی توفیق دے دو کرنا حضرت بشر حافی الہ رحمت اللہ سے ہمیں تو پیار ہے الفیش ان شاء اللہ اعلم تغالا ورسول آگلم ازب جلب سلتالا علیہ والے وسلم صلو اللہ علیہ وسلم پپا ابھی آپ نے جیسے بزرگوں کو اصال ثواب کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا تو عالمی مدنی مرکز سیزان مدینہ میں کورسز کا سلسلہ مستقل جاری ہے اور یہاں پر پورا ہی سال عاشقان رسول کی آمود رف کا سلسلہ ہی رہتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں موجود حاضرین بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی لنگر رزویہ لنگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلم لنگر میلاد اور اب تو لنگر غوثیہ کی بھی آمد آمد ہیں تو دعوت اسلامی کا شعبہ لنگر رزویہ کے حوالے سے بھی آپ اس میں ضرور بھی ضرور مالی تعاون فرمائیں تاکہ یہ آشقا رسول جو یہاں رشیف لاتے ہیں اور مختلف کورسز کے ذریعے قرآن پاک بھی سیکھتے ہیں فرز علوم کا بھی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مدنی مرکز میں ان کی خیر خواہی کا انتظام جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور بھی دیگر وقتاً فوقتاً مختلف تربیت گاہوں پر سلسلے ہوتے ہی رہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ دعوت اسلامی کے شعبے لنگر رضویہ کے لیے ضرور ضرور ضرور تعاون فرمائیں صلو اللہ تعالی مجھے تو مسجد کا رش دکھانے میں بھی ڈر لگ رہا ہے بابا اتنا رش ہو گیا دکھا دوں آشکا نے تبور کا جو اس وقت ہجوم ہوا ہے اور پھر انداز افرف کو پتا ہے پاپا چلو تھوڑا دکھائیں بھی ہجوم ہے یہ تو بیٹا یہ تو پاپا آپ کا انتظار کر رہے ہیں نا اللہ یہ تو ابھی سٹارٹ ہے یہ جائیں پیچھے جائیں Oh. اور جائیں جائیں جاتے جاتے جائیں جاتے جائیں جائیںپا یہ سہن کے اندر لائن پھر لائن پھر لائن پھر لائن تین تین چار چار دائرے بنے ہوئے لائن ہو گئے صاحب یہ تو لگتا ہے کہ صبح تک زیارت جاری مجھے بھی ابھی یہی کہا گیا کہ یہ ایک اور زیارت کروا کرواؤں صاحب آپ کو اچھا لیکن وہ نام آپ بتائیں گے تبرکات کی زیارت کروا رہے ہیں سائی بھائی میں سفارش کروں گا کہ ان کو وہ چائے پانی دو تین بار پلا دینا تاکہ بےچارے تھوڑا ہمت میں رہے انہوں نے ہم پر احسان کیا تبر رقع کہاں کہاں سے اتنی دور سے لے آئے ان کی تھوڑی خیر خواہی کی ترکیب نہیں ان کو ہمت رہے نا بےچاروں کو یہ تو مرباد میں مانگے گے بھی نہیں یار یہ تو پانی بھی تو ان کو پیش کرنا ہوگا پانی رکھنا ہوگا بھی پیش کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ چائے بھی دیں گے ان ان کو بسکٹ بھی کھلا دینا بسکٹ بھی کھلایا لنگر حافیہ چلا دو ان میں یار خوشا دیکھیے مشر حافی کی نصوت لنگر کی واہ باپا ان کی بسکراٹ رکنی ہے ماشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ بھی خوشی کے مارے آج امامہ شریف سجا لیں گے چلو بھائی امام والے انہوں نے سجا لیا مستقل سجا لیں اور جتنے وہ ماشاءاللہ اور جتنے کھڑے ہوئے نا صحیح بھائی امامہ ہونے چاہیے ان شاء اللہ سب کو امامہ ابھی ابھی باندھو یار چلو بھائی امامہ بھی باندھو بھائی امامہ ان شاء اللہ اے اے لے انہوں, لے؟ انہوں نے آج ہمارے مدنی مرکز میں یار رونق رونق کر دی اللہ, دی اللہ ان کی اس پیشکش کو قبول فرمائے جزائے آمین آمین خیر عطا فرمائے آمین آمین اور جن جن کے تبرکاتی اللہ ان سب ہستیوں کی ان کو خصوصی ف... ان کو کو خصوصی خصوصی فیضان نصیب ہو ماشاءاللہ ماشا کیا ماشا بات ہے یہ بابا یہ زیارت جو اسلام بھائی کر رہے ہیں یہ ان کے مناظر ہیں ماشاءاللہ ماشا ماشا اور باہر کے اپنے مناظر ہیں ملا ڈال کے اپنے مناظر ہیں اور مدینہ کے نازک بھی ہوں گے کیا کیا دیکھیں گے ابھی تو فیضان مدینہ کی اس زیارتگاہ کے اندر اندر تو رشنی کیا جا سکتا نا وہ تو لائن, جاتا لائن جاتا سے آ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں جیارت کر رہے ہیں اللہ کرے درود پاک میں پڑھتے رہے درود جو آپ نے اعلان فرمائے نا وہ اعلان اس لائن پہ کرتے جا رہے ہیں ماشاء وہ سما ہے الحمد چلتے جائیے زیارت کرتے جائیے دروس سے پڑھتے جائیے قرآن دازی قرآن زیارت کرنے والوں آآ کی قرآن دازی نہیں ہوگی زیارت کرنے والوں کی تو چاندی ہو رہی ہے اس وقت یہ جو جو نا یہاں بھی تو آشکان بیٹھے ہوئے نا کوئی مدینے کا تور دیکھ رہے ہے کوئی مدینہ دیکھنے کی خواہش میں یہاں بیٹھا ہوا ہے ہاں پپو دنب دنب دنب دنب بنا بنا مدین بنا مدین یہ اپنے امجدی کابینہ جی بابا امجدی کابینات جی بابا کی اسلامی بہنوں کی قرآن انداز اس وقت ہو رہی ہے اس میں مدنی انعامات کی ترکیب تھی ترسٹھ میں سے ساٹھ کی جی بابا وہی ہے تو اس نسبت سے نام جوا کر کے ان میں سے خوش نصیب عیسائی بہنوں میں سے ایک کا اٹھایا جائے گا جس سے خوش نصیبہ کا نام نکلا ان کو محرم کا بھی ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ اللہ پانی پی کے حضور حاضر ہوتا ہوں کیا لے کر آپ کرم فرما دیجیے دیکھا جاتا ہے باپا کے زیارت کرنے والوں کو بھی شوق شوق اور کی نعمت بابا ہم جدید کافی اشکماراشی کے رسول کو دکھا دو نا رو رو کے منہ بار کی زیارت آئے کر رہا ہوں میں ہوں گے اب لیکن کیمرہ نے نہیں دیکھا ہوگا کس کا بر رک جو ماں جو ان کا, صدقہ رکھے جو ہے ان کا صدقہ میری بخش دے ہر خطلا میری بخش دے ہر پاپا یہ امجدی کابینات میں ہمارے زمزم نگر حیدرآباد میرپور خاص نواب شاہ مورو ٹنڈو آدم محمد, محمد خان اور اس کے گرد و کے مختلف شہر موجود ہیں ماشاءاللہ اور ان میں سے یہ وہ اسلامی بہنیں جن کا ترسٹھ میں سے 63, 62, 61 اور 60 تک مدنی نامات پر عمل ہے خبر پائے دیکھو اب کون سی مدنی بیٹی میری مدینہ جاتی ہے سبحان اللہ نام کا اعلان کر دو رمضان باغ حتار عمر کوٹ مبارک ہو جب بھی حاضری کی سعادت پائیں مجھ گنا کر سلح میں شوق ضرور ارض کریں ملدین ملدین ملدین جا دے گا او تم سکھو دیوانوں دینے میں چلیے یہ اب خوش نصیب آشیکان رسول جو مراد حال میں تشریف فرمائے اگر یہ موجود ہوں گے تو ان کی ترکیب بنے گی ورنہ نصیب باہر ہوئے تو خیر محمد محمد الرحیم خیر محمد ولد محمد الرحیم آپ نے کیا شعبہ لکھا ہے شوبہ میں کیا لکھا ہے بتا رہے ہیں کچھ تربیتی کورس وغیرہ کر رہے ہیں تربیتی کورس کر رہے ہیں انہوں نے شعبے میں زمین داری لکھی ہے تو آپ کو تو اور ٹکٹیں دینی چاہیے یار نہ لبیک بولتے ہیں نہ روتے ہیں مدینے کی خوشی میں یار بھائی جس کا نام ہے کم از کم زوردار لبیک کی تو صدا لگائیں چلو بھائی آپ کو کہ بارہ میں سے ایک ہے مدری کافلا بارہ ماہ پچیس ماہ کا بھی نیتیں کر کے دعائیں مانگے کہ آپ کا بھی بارہ میں سے فائنل تو باقی ہے نا سید آفتاب ہولی بن سید اختر اہلی مدری تربیت کورس راول تو یہ آگے آ جائیے جن کے نام نام پکارے جانے ایک بابا اس طرف سے آ جائیں جانے والا میسج آیا ہے اعلان کروائیں ہمارے ایم سی آر میں یہ ایس ایم ایس ریسیو السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام محمد ارسلان بغدادی گولروی پنجاب پنڈی بھٹیاں سے یہ ہیں لکھتے ہیں کہ باپا کو آپ کو اعلی آزد کی نالے نے پاک دوں گا اگلے ہفتے انشاءاللہ سبحان اللہ آل آل سبحان اللہ ماشاء اللہ محباب محباب اے زیر زاد جاری کا، اے زیر زیارت کون کون کرے گا نالے پاک کی اچھا یہ آلہ حضرت اور بھی بزرگوں کو کہتے ہیں آلہ حضرت اس سے مراد کون سے آل حضرت ہیں یہ بھی بس نہیں ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اعلان بھی ہمارا سنی لیا ہوگا تبھی نے فون نمبر دے کر تو اس طرح جن جن کے پاس تبرکات موجود ہیں وہ چاہیں تو ہمیں جو ایس ایم ایس نمبر آپ ابھی مدنی چین کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اب ہمیں اپنا پیغام بھیجیں کہ فلاں زیارت آپ کے پاس برکتیں لٹا رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے اسٹائم پہ آپ سے رابطہ کر لیں گے فون نمبر ضرور ساتھ آنا چاہیے ایس ایم ایس میں فون نمبر آتا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جب اپنا پیغام لکھیں نا نیچے اپنا فون نمبر لکھ دیں تاکہ فارورڈ کرنے والے کو آپ کا نمبر الگ سے نہ لکھنا پڑے محمد فاروق بن زهور احمد <تصفيق> جلوالا تعال ما شاء الله تخصص في الفقه دلوان مولانا کی قسمت عبد الرحمان رضا بن ممتاز بھائی مورانا کال اچھا آپ ہیں سوال خوش آپ بادشاہ لبے کوریے کچھ یار جھومنا جامنا کچھ بھی نہیں ہے رونے کی تیاری اچھا رونے کی تیاری بادشاہ اگر راجہ مدنی مشورہ کی بات تو مدینہ مدینہ تھی ہائے رات کا بہت منفرد مدنی مشورہ تھا ہمارا طبعا. بغیر کسی ہے. نہ مدنی چینل نہ کچھ بھی نہیں کیمرہ تھا تھوڑا بہت تو آج آیا تو خبریں میں کچھ اس کا یہ جو طلبا نے دھمالے مچائی تھی پھر ان کے درمیان جلوس بھی نہیں جلوس بھی مدینہ تا مدینہ تا مگر یہ مدنی خبریں میں دکھا نہیں وہرانشور بولے یار دکھائی نہیں جی اس میں کیا کیا میڈا دل میں اسی جگہ پر جو سو گئے کچھ سو بھی گئے تھے علی اکبر بن اسلم مدنی کافی مدنی اللہ کہاں ہے کھڑے ہو کر لبے کی آواز لگائے شانتا عبد الرحمان تشریف رکھیے میر محمد مدرس کوس میر محمد بن مسا مدرس کوس کے میر محمد بن مسا اکن اکن اللہ اللہ لنا آمین میر محمد بن مسا موجود نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بارہ بجے آکا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مئی مبارک کی زیارت کروائی جائے گی مدینہ سوال بھی چلایا جائے گا موہے مبارک سے متعلق اچھا علی اکبر بن اسلم تو ہو گئے نا زمزم نگر تو ایک کینسل ہوا یہ تو تھے ہمارے مدرس کورس وغیرہ کے اور طلبا تخص کے اور اب یہ عام اس استحبائیوں کے سجاد بن جعفر حسین بہول نگر تحال میں جان مدینے دینے میری اوقات نہیں ہے سرکار گلا تو بڑی بات نہیں ہے سرکار گلام تو بڑی بات عبد الطیف الفیاز اورنگی آل! والے محمر بزرگ ہیں یہ آواز تو جمانوں والی ہے آل! کہاں ہے وہ ہاں یہ ہے ماشاء تو خوشی میں آ تو آ امام کا تو نہیں سجا لینا چاہیے بے شک اس پر لبے کی آواز آ جائے صادق حسین ولد صابر حسین اللہ مرحاب لب بیگ ہے بابا آواز نہیں آئی نکلی نہیں ان اندر ہی موجود اللہ شہزاد بن تاج محمد دوس مرتبہ ہے بابا بارہ بارہ میں دوسری مرتبہ اچھا अच्छा پہ آ کے بابا چلے گئے تھے اب دیکھو کیا ہوتا ہے اب اچھی اچھی نیتیں کریں یار بابا مزارت اولیا میں دھوم مچائی ہوئی بابا ماشاء اللہ ان کو بارہ ماہ پچیس ماہ کی اجازت نہیں ہے نا پاپا کر چکے ہیں بارہ ماہ کی دفعہ مزید کی اجازت نہیں ہے قبول فرمائے ہوا ہے نا اجازت کر دیجیے سبحان اللہ تو چکے سردار آبادی ہے نام نہیں لکھا وہ قلم سے حسان محمود یا محدث پاکستان ال اوپر لکھا ہے وہ ال کو آ کر دیا حسان محمود ول چودری شریف یا ہوس پاس سو گیا بے لگتا ہے حسان محمود درتے پڑا غلام بڑی, بڑی دیر بڑی ہو گئی آ جائے میرا نام بڑی دیر ہو گئی آقا آ جائے میرا نام بڑی دیر ہو گئی میرا نام بڑی دیر ہو گئی علی حبیب کلا محمد سوال ان شاء اللہ ان شاء اللہ بابا و رحمۃ و وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام عفیف ہے اور میرا تعلق لالا موسا سے ہے امیر اللہ سے میرا یہ سوال ہے کیا خاک شفا میں کیا واقعی شفا ہے جواب ارشاد سرماد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس محنت میں ایک سو تیس ان بارہ بجے بابا موئے مبارکی مدنی چینل پر زیارت ہے بابا فی شاؤں گی قبرا شیخ عبدالحق الحق مودی سے دہلوی علیہ رحمت اللہ القی نے یہ غبارے مدینہ کی شفا کی روایات واقعات اس میں نقل کی ہیں جذب القلوب الى دیار المحبوب میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بھی کافی محدثی نئے بزرگوں نے خاک مدینہ کی شفا کے تعلق سے روایتیں نقل کی ہیں چناتے جذب القلوب میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ کی مٹی اور پھلوں میں شفا رکھی ہے اور کھجور مدینہ تو عموماً مل بھی جاتی ہے نا کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے میں اس میں بھی شفا ہے ہو مدینہ کی جسے سے اجوا شریف یہ خاص مدینے میں پیدا ہوتی ہے اور سب کھجوروں سے آلہ کھجور اجوا کئی احادیث سے مبارکہ میں آیا ہے خاک مدینہ میں ہر مرض سے شفا ہے اور بعض احادیث سے مبارکہ میں منل جزا میں ول یعنی کور اور پھل بحری یعنی برس سے شفا کا ذکر ہے اور بعض اخبار یعنی بعض خبروں میں مدینہ کے ایک خاص مقام سیب عوام جس کو خاک کے شفا بولتے ہیں کا تذکرہ بعض روایات میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام علیہ الدوان کو حکم فرمایا کہ وہ اس خاک سے بخار کا علاج کریں بزرگوں سے اس خاص مقام سعیب کی خاک مبارک سے علاج کی حکایات بھی ملتی ہیں یہ جزب القلب صفہ ستائیس سے میں نے کیا آپ کو حضرت سیدنا شیخ مجدودین فیروز آبادی علیہ رحمتہ اللہ علی حادیف فرماتے ہیں میرا غلام سال بھر سے بخار میں مبتلا تھا میں نے مقام سعائب یعنی خاک کے شفاس مدینہ لی اور پانی میں گھول کر کلیل مقدار میں لے کر پانی میں گھول کر پلائی الحمدللہ اسی دن شفا یاب ہو گیا یہ بھی جزب القلوب میں حکایت ہے اسی طرح شیخ عبدالحق الحق مودی سے دہلبی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث محدی سے علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن دنوں میری مدینہت المنورہ زادہ اللہ شرف تعظیمہ میں حاضری تھی کسی مرض کے سبب میرا پاؤں سوج گیا طبیبوں نے مل کر اسے مولک آرزہ یعنی ہلاک کر دینے والا مرض قرار دیتے ہوئے علاج سے ہاتھ روک لیا یعنی جس کو ڈاکٹر بولتے ہیں نا لا علاج ہے ہمارے پاس علاج نہیں ان کو کہہ دیا کہ ہمارے والدہ علاج نہیں میں نے مکہ میں سویب سے خاک پاک لی اور استعمال شروع کیا الحمدللہ توڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے ورم یعنی سوجن سے نجات مل گئی یہ حکایات اور یہ روایات میں نے آشیقان رسول کی 130 حکایات متبوعہ مکتبت المدینہ کے صفا نمبر سڑسٹھ سے بیان کی یہ نقل کرنے کے بعد اس کتاب میں لکھا ہے آشقا رسول مقام سعیب کو خاک شفا کے نام سے جانتے ہیں افسوس وہ مبارک جگہ اب چھپا دی گئی ہے بساں اوقات او شاک کھود کر خاک شفا حاصل کر لیتے ہیں مگر انتظام دامر وغیرہ ڈال کر پھر سے بند کر دیتی ہے مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کے مدینے کی مٹی مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گول اے مرض کی بارہ بجے ایک منٹ انشاءاللہ اللہ بابا عبد الحبیب بھائی اب ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں تاکہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے بارہ بجے کا عرض کیا ہوا تھا کہ جمع مبارک کی زیارت ہم انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ ہمارے میلاد حال میں بھی موجود اسلامی بھائی ہیں اور مدنی چینل پہ بھی ناظرین ہیں اور ساتھ ساتھ ایک سوال بھی ہمارے سرموئی مبارک کے حوالے سے تیار ہے عبدالحبی بھائی پہنچ گئے لن. جی ماشاء اللہ اب السلام علیکم ان شاء اللہ تعالی کچھ کیمرامین میں... میں دوسرے کیمرہ کیمرامین کو بھیجنا رہا ہوں عبدالحبی بھائی الحبیب صلی اللہ علیہ, وسلم. اللہ علیہ وسلم. سلو البیب صلی اللہ تعالی محمد سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد سلو البیب صلی اللہ تعالی محمد سلو البیب صلی اللہ تعالی محمد سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد جی عبدالحبیب ہم آپ تک پہنچ چکے ہیں جی انشاءاللہ موئ مبارک جو یہاں موجود ہیں درود پاک کا ور جاری ہے عاشقاں رسول زیارت کر رہے ہیں کئی موہ مبارک موجود ہیں یا علی آقا علیہ الصلوۃ کے موئ مبارک بھی جلوہ فرما ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ ہائے اللہ صلۃ والسلام علیکم اللہ علیہ الصلات والسلام علیکم یا نبی صلی اللہ سول لا شمت سول لاہ وسلم صلا شلا وسل لاشم نم اللہ علیہ علی وسلم <سلمان> لا <للاحو> مسلے <علیہ وسلم سلمان> اپنے رب سے مانگ لو دونوں جہاں کی نعمتیں اپنے رب سے مانگ لو دونوں جہاں کی نعمتیں کا در کھلا ممبارک آ گئے ان شاء اللہ دوئیں آئیں پر رو پرو مانگ لو آ کر دعا مو زلیار سے پاپیوں بجار پر مجھے زلی لو سار پے اے پاپیوں کرم سرکار کا مو بارکھ ہے رن سو مار گر ہو گم سکو کے رنجو غم کے ہے مبارک گئے دید میں روکی روا ہوا ند رو قبر میں اور حسر کے میدان میں ند رے کے میدان بن گیا تار کا موئے مبارک آ گئے بن گیا تار کا موئے مبارک آ گئے ابرے گیا <سؤال> <مجھے> سن مو گارک آ گئے مو ال گو مانگنا بو ہے مارک نا گے الگ نا گو ہے اوبارک کے منہ اکتے اور میرا بل بچا سبا کے مار بس آئے میرا بسا مے حبا مر مے ہبا موبا السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان میرا نام فرحاد عطاری ہے باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں بابا جان میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ موئے مبارک کے فضائل کیا ہیں اور بابا یہ بھی فرما دیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ موہ مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور کا حصہ ہے جزو بدن کافی ہے اور اس کی شان یہ ہے مہ مبارک کی کہ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں اپنا بال مبارک لے کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میرے بال کی بھی جو توہین کرے وہ ہے اسی مضمون کی کوئی یوں ہے کہ من شاری فقد فقط عدم کہ جو میرے بالوں میں سے کسی ایک بال کو بھی اذیت دے تو اس نے گویا کہ اللہ کو عذیت دی لیکن وہاں شار سے مراد جو ہے وہ اولاد لی گئی ہے اولاد جی اہل بیت میں سے یعنی چاہے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہی اہل بیت میں سے اس کو بھی دیا دی تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت دی اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازت دی اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دی بال ہاتھ میں لے کر فرمایا فرمائی کہ وہ بال ہاتھ میں لیا ہوا تھا حدیث سے پاکے ابن اساکر کی, کی شرح میں شرحان اولاد, کی فرما اولاد فرما اولاد بھی مراد ہے یا اولاد ہی مراد ہے یعنی میں نے دیکھی اس کی کافی شروعات آج ہی دیکھی تھی اس حوالے سے کہ کیا مراد ہے اس میں تو جہاں جہاں ملا رب نے شاہ راتن جو ہے وہ اولاد ہی لیا ہوا تھا یہ بظاہر الفاظ جو ہیں وہ بال مبارک ہیں کہ بال مبارک ہاتھ میں لیے اور یہ فرمائے کہ من آزاد شاہ من شعری کہ میرے بالوں میں سے اگر کسی ایک بال کو بھی اس نے تکلیف دی اور اگر وہ بال مبارک کی توہین کرے اس لیے کہ یہ واقعی مبارک ہے پھر تو ہو جائے گا بالکل جبکہ اس کو سرکار کے بال تسلیم کرنے کے باوجود توہین کرے ورنہ یہ کہ وہ جو بات جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا کہ یہ سرکار کے بال ہیں یہ یہ اس کو توہین نہیں کہیں گے کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کو تو قابل احترام تسلیم کر رہا ہے لیکن یہ جو بال دکھایا جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بال ہے یہ کیسے پتا چلے تو اس نے اس کو کفر نہیں کہیں گے اس کی اگر کسی نے توہین کی تو معذ اللہ لیکن یہ بھی بہت جری اور مطلب یعنی کہ نادانی ہے اس کی کیونکہ تبرکات کا جو ہے نا اس میں اتنا ہی کافی ہے یہ قاعدہ یاد رکھیں تبرکات کے تعلق اتنا کافی ہے کہ اس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ فلا سے منسوب ہے تو یہ مان لیا جائے گا تو بال مبارک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بال مبارک ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو اس کو مان لیا جائے گا کہ یہ بال مبارک ہے اور اس کی تعظیم کریں گے ہمیں ثواب ملے گا یہ یعنی کہ یہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا بال یہ جس کو بال مبارک کہا جائے یہ قد بھی بڑھے اس کا یا اس میں سے شاخ بھی نکلے یہ شرط نہیں ہے اسی طرح اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو دھوپ میں رکھو سایہ پڑ گیا تو سمجھو کہ یہ منہ مبارک نہیں ہے اور سایہ نہیں پڑا تو منہ مبارک ہے یہ بھی شرط نہیں ہے اور امتحان ان بال مبارک کو اس طرح یہاں کے چیک بھی نہیں کرنا چاہیے امتیان بھی نہیں لینا چاہیے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا تو جو مشہور ہو گیا اب اس میں اگر دیکھو نا میں آپ کو عقلی دلیل سے سمجھاتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں صرف وہ اس کی شہرت جو ہے اس کی دلیل ہوتی ہے اور اس کی ایک موٹی سی بات جو آپ سب کی سمجھ میں آ جائیے اپنے والد کا ثبوت کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ میرا حقیقت میں باپ کون ہے کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنا باپ کہتے ہیں آپ اس کو ثابت کر دیں کہ یہ واقعی باپ ہے باپ کیوں کہتے ہیں آپ کی امی نے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے آپ کے بڑے با چھوٹے بھائی ابو ابو کہتے ہیں اس لیے آپ کا باپ ہے محلے والے کہتے ہیں ہاں بھائی یار یہ اس کا بیٹا یہ باپ ہے یہ سب کے شہرت کی وجہ سے باپ تو شہرت کی وجہ سے مان لیتے ہیں کہ ہاں میرا باپ ہے پھر اس کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اس کو تنخواہ بھی ہاتھ میں لا کے دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو جب باپ کا ثبوت نہیں مانگتے تو بال مبارک کا ثبوت کیا ڈھونڈنے نکلے کچھ کچھ ہوش کے ناخون دو اسی طرح دیگر تبرکات میں وہی بس اس کا قاعدہ یہی علماء نے رکھا ہے کہ جس کی شہرت ہو جائے کہ یہ منصوبہ ہے فلاں طرف تو یہ اس کا باپ فلاں سید ہے تو اس کا سبب نصب چیک کرنے کی ہم کو مطلب تکلیف نہیں دی گئی سید کے طور پر مشہور ہے ہم نے اس کی بطور سید تعظیم کی مان لیا ثواب ملے گا خدا نہ خاصتا کو اگر جھوٹا بھی ہے کسی نے دعویٰ کر دیا سید کا وہ سخت گناگار آزاد نار کا, کا حقدار ہے مگر چونکہ ہم کو پتہ نہیں ہے ہم نے نسبت کی وجہ سے تعظیم کی ہم کو ثواب ملے گا بلکہ اس میں تو زیادہ ثواب ملے گا جس کا حسب نصب کا ثبوت نہ ملتا ہو جس کا حسب نصب کا ثبوت ملتا ہو کہ یہ کی اولاد میں سے اور شجرا نسب اس کے پاس ہے وہ دکھاتا بھی ہے اور یہ اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا, اس کا بیٹا. تو پھر ادب کرتا بھی بہار اس کا تو ثبوت ہے ثواب تو ہے اس کا لیکن جس کے پاس حسب نسب کا ثبوت نہیں ہے وہ بس وہ کہتا کہ میں آنے رسولو سید ہوں اب اس کا ادب کرتا ہے اس کو بسوں سے آ رہے ہیں تکلو فوراً کہ لور پتا نہیں یہ سید ہے کہ نہیں ہے اب اپنے نفس کو مار کر پھر بھی نہیں بھائی ہے اپنی نسبت بتاتا ہے ٹھیک ہے ہم نسبت کے بندے ہیں آپ نے اس کی تعلیم کی اس میں انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے نفس پر گرا گزر رہے ہیں تو بہرحال جتنے بھی تبرکات مرنا ہے سبوت تو دیکھو سچی بات یہ کہ ہم نے اللہ کو دیکھا کیا ثبوت ہے آپ کے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ اللہ ایک ہے ٹھیک ہے نا ہم نے تسلیم کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تش کر بتایا مجھے تو شب کر بتایا تو آخر وہ کچھ تو ذرائع ایسے ہیں کہ جن کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا پھر بھی ہمیں اتنا یقین ہے کہ یہ اس وقت کیا ہے دن ہے نا اس وقت دن ہے رات ہے یار ہو سکتا ہے دن ہو ہے ہو سکتا ہے دنوں رات اور دن میں تو ہم شک کی گنجائش ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود میں یہ بھی گنجائش نہیں ہے ہم نے سن کر ہی مان لیا کہ اللہ ہے بھلے رات کا اندھیرا دیکھ رہے ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں دھوکا کھا رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے پیچھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کسی نبی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کریم کے بارے میں کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے یہ تو مجھے یاد آ کہ ایک بار ایک آ تو میرے پاس منکر حدیث ایک فرقہ ہے جو مت حدیث کو نہیں مانتا کہ پتہ نہیں حدیث بندوں سے ہو ہو کر آئی ہے میں نہیں مانتا اور یہ بحث کرنے کے لیے آیا میں بھی پریشان مجھے مطلب یعنی تجربہ نہیں تھا اس کی معلومات نہیں تھی اب میں تو وہ دلی دل میں میں نے سرکار سے عرض کی میں نے سرکار یہ آپ کا منکر آیا آپ کے حدیثوں کا کچھ آپ ہی کرم کر دیں مدد فرما دیں کہ میں اس سے بات کرنے میں کچھ کامیابی ہو جائے خیر اب وہ بات چیت ہماری ہوئی میں جب ان دن نور مسجد میں امامت کرتا تھا تو یہ میں اس کو ہجرے میں لے آپ اپنے اوپر دوسری دوسری مندر پریشان گزرا میرا مکتب جو تھا اس میں چھوٹا سا مکتب تھا لے گیا ہے اس کو بات کیسے شروع تو اس نے وہی دلیل یہی کہ حدیث ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرے سے ہو کر آئیے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے ہم صرف قرآن کو مانتے تو میں نے کہا قرآن کو مانتے ہوں یہ قرآن کی آیتیں بھی یہ وہی آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں اس کی تمہارے پاس آخر کون سی دلیل ہے تو اس نے وہ انا و انحفون بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی نازل کا اور اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا اس کی آیت میں نہیں پڑھ پایا تھا وہ میں نے وہ پوری کی یہ پڑھنا چاہتوں ہوں تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آیت ٹھیک ہے نا حفاظت کی ہے ہم تو مانتے ہی ہیں تمہارے بات کیا ہے کہ یہ آیت بھی قرآن کی ہے اب یہ سٹپٹ آیا پھر میں نے کہا کہ چلو بھائی وہ قرآن کو ماننے کی آخر جیسے کہ تمہارا بڑا ہے جو لیڈر اگر وہ دعویٰ کرتا ہے قرآن مجھ پر نازل ہوا تب بھی تمہاری جو لاجک ہے اس کے مطابق تم مان نہیں سکتے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہہ رہا ہے سچا ہے کہ نہیں ہے ہر ایک پر پھر قرآن نازی ہونا چاہیے فرد پر تمہاری لوجک کے مطابق تمہاری ذہنیت کے مطابق تو میں نے بس یہ مطلب بغیر دلیل کے دلائل دینے شروع کر دیے الحمدللہ للہ ہو گیا اس کے بعد جواب ہی نہیں تھا جب وہ قرآن کریم کو مان لیتے تو سرکار کے ارشادات کو کیوں نہیں مانتے یار ہم پر تھوڑی بھائی قرآن نازر ہوا ہے تو یوں مطلب میں نے کہا کہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے دلیل دیا کہ نہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی ایسا ثبوت ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ارے کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے ہے اور ہے الحمد للہ مانتے ہیں تو اس طرح نبی کو مانتے ہیں سارے نبیوں کو مانتے ہیں پھر رشتوں کو کس نے دیکھا بھائی لیکن ہم مانتے ہیں جنت کو کس نے دیکھا مانتے ہیں مینو نبیل غیب. ہماری شان ہے مومن ہوگی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں لیکن بھارہ لے کے یہ آیت قرآن کی ہے یا نہیں ہے یہ وہ منکن حدیث تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا نا دلیل کیا کہ یہ قرآن ہی کی آیت ہے تو یوں بھارا لے کے ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہیں ڈھونڈائے جاتے اسی سوچن والے نہیں اسی منن والے تو جب یہ کہ ہر چیز کے لیے اس طرح کا ثبوت مانگیں گے نا تو پھر, پھر, پھر, پھر, پھر بس وہ کفر کا گڑھا ہی ہے اور جہنم کا گڑا ہے ہر چیز کا ثبوت اس طرح نہیں مانگا جاتا تو باہر آ لیا کیا یہ میں نے سمجھانے کے لیے کیا قرآن حق ہے ایک ایک حرف اس کا حق ہے ایک حرف کا بھی انکار قرآن کریم کے ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے اور بندہ اس سے اسلام سے خارج ہو جائے گا ٹھیک ہے نا قرآن کریم میں جو جو, جو بیانات ہوئے ایک کا بھی انکار ایک کی بھی توہین اسلام سے خارج کر دے گی جن جن کی توہین یعنی کہ جیسے کہ آپ شیتستان کا ذکر ہے تو اس کی تو توہین کار سواد ہے میری مراد مطلب کچھ اور ہے تو بہرحال کہ اللہ تعالی نے جو بھی قرآن نازل کیا وہ حق جو بھی کتابیں نازل کی توریت نازل کی زبور شریف انجیل شریف یا جو صحائف نازل فرمائے سب سب حق حق حق حق حق حق حق حق حق ہک ہک ٹھیک ہے نا تو جو بال مبارک کا ثبوت مانتا ہے پہلے اپنے باپ کا ثبوت دے پھر اس سے بات کریں گے ٹھیک ہے نا مکمل اچھا یہ اتنے سارے بال مبارک کیسے تشریف فرما ہوئے دنیا میں تو اس کا بھی میں آپ کو ارض کروں ایک بخاری شریف کا دن یہ حلاق لفظ ہے حلاق بخاری شریف صحیح بخاری شریف میں نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلاق کو طلب فرمایا اور اپنے یہ غلط مینا شریف کا واقعہ ہے لکھا نہیں ہے اس میں الفاظ تو حلاق وہ بھی صحابی ہوں گے مینا میں اچھا اس لیے میں احتیاطی کر رہا ہوں اور لفظ حجام لکھا بھی یہ ذرا لفظ مزہ نہیں آ رہا ہلو ہلک جس کو ہم مطلب ہیئر ڈریسر آج کل بولتے ہیں نا ہیئر کٹر ہیئر ڈریسر ہیئر ڈریسر تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہلکا یعنی ہیئر ڈریسر کو طلب فرمایا اور پہلے سیدھی جانب کے بال مونڈنے کا حکم دیا یہ ہجت الوداع کا واقعہ ہے نا ہجت الوداع کے موقع پر تو سیدھی طرف تو یہ جو حج پر جائیں گے یا ویسے جو سر منڈوائے وہ دیکھ لیں گے سیدھی طرف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے منڈوایا پھر حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری ابو طلحہ رضی اللہ یو عنہ کو بلا کر وہ سب بال مبارک انہیں عطا فرما دیے پھر اللہ کو بائیں جانی لیفٹ طرف کے بال مبارک مونڈنے کا یعنی کہ کلین کرنے کا کاٹنے کا نہیں کلین کلین لفظ نہیں بول رہے صاف تو سرکار ہی صاف صاف صاف کون کرے گا <سلام> یعنی کہ حلق کرنے کا حکم دیا جس کو ہم مونڈنا یا میرا ہو تو جیسے آپ, آپ کا ہو تو ہم مونڈنا کہتے ہیں کبھی کبھی کرنا کہتے ہیں شیو کرنا کہتے ہیں تو یہ کہ اس طرح سمجھے مونڈنے کا حکم فرمایا اور وہ ابو طلحہ کو عطا کیے ابو طلحہ کی قسمت پر قربان جاؤں سارے بال وار ان کو عطا فرمایا اور کیا فرمایا ان کے لیے نہیں عطا فرمایا ان کو وکیل کیا یعنی عطا کیے اور فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو تو یہ بال مبارک تقسیم ہوئے اچھا تو کثیر صحابہ کرام تک یہ بال مبارک پہنچے پھر آپ نے ابھی سنا بھی کہ بال مبارک میں سے شاخیں بھی نکلتی ہیں اور قد شریف بھی ان کا تو یہ شاخیں نکلتی ہیں اب ایک پتا نہیں کس طرح شاخ سے لوگ جدا کرتے ہوں گے خدا بہتر یا کون کرے جدا میرے بال میں آپ کو بولوں گا تو اٹھا کر کے کیسی سے کاٹ دو گے اس کے بعد میں سے کاٹ دوں گا اور یہاں تو دیکھنے ہی کی ضرورت نہیں ہے کہ اصل میں جو بالوں بار سامنے ہو چلو یہ تصویر ہے اکثر دل کو منا لیتے اپنے ورنہ وہ ڈائریکٹ بالوں واروں کو تو کم از کم میرے پاس وہ آخیں نہیں ہیں میں ان آخوں سے بلا واستا یہ بل واستا ہے نا ایک اسکرین ہے بلا واسطہ ان کی زیارت کر سکوں میں اپنی بات کر رہا ہوں حاضری اگر ان بال مبارک کی بارگاہ میں ہو جائے تو بڑی بات ہے دو ایک بار مجھے بعض آشکوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو منہ مبارک تو میں نے مطلب یہ رضا تو لائے تھے وہ تو پرانا وقت ہے تو میں نے تو دوبارہ عرض کر دیا کہ میں افسوس کہ میرے پاس کوئی ایسی جگہ ہی نہیں میرے مکان میں جہاں یہ تشریف فرما ہو سکے میں ادب نہیں کر سکوں گا اس طرح میں نے معذرت کر لی واقعی اپنے بس کیا ہے کون سی جگہ ہمارے گھروں میں تو استنجا خانے بھی ہوتے ہیں پھر شور شرابے بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں بال مبارک کو کیسے کیونکہ یہ آقا کے جزبے بدن ہے سن علیہ وسلم بدن مبارک کا حصہ ہے تو یہ اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے میں اپنی سوچ رہا ہوں نوزب اللہ جنہوں نے اپنے مبارک گھر میں رکھا تو میں ان کو نوزّہ کو تھوڑی غلط کہتا ہوں درست بلکہ ایسا موقع بھی ملا کہ میں کسی کے گھر گیا ہوں تو میں نے یہ بھی کہتا مجھے زیارت کروائیں تو وہ بکس میں یا کسی حصے میں ہوتے تو وہاں جا کر بس حاضری اور دعا درف اس طرح کر کے الٹے ماں پلٹ جاتا ہوں یوں دنیا میں بال مبارک عام ہوئے پھر یہ بال مبارک کوئی ایسی شی تو ہے نہیں کہ لوگ اس کو مطلب اللہ ضائع کریں سنبھال کے رکھیں گے پھر یہ کہ اب جو گچھے بنتے ہیں ان میں سے کوئی صورت بنتی ہوگی کہ دوسرے کو اس میں سے پیش کرتے ہوں گے میں نے اپنی بات کی کہ نہ میرے پاس تو کینچی ہے اور کینچی کو آپ بھی جائے کہ بھائی یہ کینچی قابل ہے تو پھر بھی میری اپنی ضرورت تو جب دیکھنے کی نہیں ہے تو وہ جدا کرنے کی جس کو ہم کاٹنا بولتے ہیں تو میں اپنی بات کر میرے میں کیسے کروں گا اللہ وہ ایک مشہور واقعہ بار ہاں سنا ہوگا کہ ایک سوداگر کے پاس جب اس کا انتقال ہوا تو دو بھائی دو بیٹے اس نے چھوڑے دونوں بیٹوں نے مال آزادہ تقسیم کیا اب مئ مبارک کی باری آئی موئے مبارک کی باری آئی کہ مال بھی چھوڑا تین موئے مبارک تین بال مبارک ان کے ترکے میں علامہ صخابی علیہ رحمت اللہ قبی نے یہ واقعہ لکھا ہے اور بھی کتابوں میں ملے گا تو اب تین مبارک اور مال تو مال تو آدادہ تقسیم ہو گیا موئے مبارک تین سے اب وہ دونوں ایک ایک چلو بھائی ایک ایک رکھ لیں اب تیسرے کا کیا کریں کون رکھے تو بڑے بھائی نے کہا کہ اس میں کیا ہے کینچی سے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں مہاراج اللہ چھوٹا بھائی تھرا اٹھا ہے کے بال ہماری کینچی اور نہ نہ میں نہ ٹکڑے کر سکتا ہوں نہ کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہوں بڑے بھائی نے کہا بڑے آشی کے رسولو چلو تینوں ہی مال تم رکھ لو مال مجھے دے دو اس نے کہا مجھے منظور ہے تو یوں ترکیب بن رہی کہ مال وہ اپنے حصے کا بھی بڑے بھائی کو دے دیا چھوٹے بھائی یہ تین موہے مبارک اپنا اپنا آپ تین موہے مبارک کے حوالے کر دیا اب میں ہوں اور یہ منہ مبارک ہے پہلے سے چھوٹا موٹا کاروبار تو تھا اس کے بعد تو یہ بس وہ بال مبارک کی بارگاہ میں حاضری دیتا اور درود و سلام پڑھتا رہتا اور روتا رہتا اللہ تعالیٰ نے اس کے چھوٹے تھوڑے سے مال میں برک کا کاروبار کا چمک, چمکنے لگا ادھر اور دوسرا بڑا بھائی جو تھا اس کو بہت مال مل گیا تھا اس کو نقصان پر نقصان ہونے لگا منہ مبارک کی ناقدری کی نا اس نے. اور قدر کرنے والے کو یا تنظ کیا کہ تُو بڑا شکر رسول لے چل ہی رکھ لے ماد اللہ یہ بہت ہی جلت ہے نا تو اس کو نقصان پر نقصان ہونے لگا تو بڑا بھائی جو تھا وہ چھوٹا بھائی وہ چھوٹے سے کاروبار میں بڑھتے ہوئے ساحد مال ہو گیا اور یہ بڑا بھائی کنگال ہو گیا اور چھوٹے بھائی کو اللہ تعالی نے بہت عزت بخشی شرف بخشا بہت سالش نیک بندہ تھا اللہ کا یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے اس کا مزار بنا اور جو اس مزار کا احترام کرتے تھے پہلے تو سب سنی ہوتے تھے سواشی کے رسول ہوتے تھے کوئی بدت اور شیر کو یہ چیزیں ان لوگوں کو نہیں بولتا تھا اس طرح کا تو یہ مطلب اس کے مزار کا احترام ہوتا تھا اور سوار جب گھوڑے سوار نکلتے تھے تو وہ دور سے ہی اپنی سواری سے اتر جاتے اور اس کے مزار کے قری سے پیدل گزرتے تھے تازی من انہوں نے بال مبارک کا احترام کیا اللہ نے ان کا احترام مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا اللہ تو حال میں ارض کر رہا تھا کہ یہ بال مبارک کے گچھوں سے ماراً کسی طرح بھی کوئی ترکیب بنتی ہوگی یا وہ خود ہی گچھے سے جدا ہو جاتے ہوں گے پتا نہیں کیا اس کی حقیقتیں کہہ رہے ہیں جب بوئیں مبارک کے شاخ تشریف لاتی ہیں تو پانی کے بڑے برتن میں گلاب کے ارک میں لے جا کر ہلکا سا ارک کو ہلاتے ہیں تو وہ جدا ہو جاتی ہیں اس طرح ادب قائم رہتا ہے اچھا کے گلاب میں گچھا شریف جو ہے منہ وہ یہ لوگ رکھتے ہیں کے گلاب اور اس ارکے گلاب کو جیسے پیالے میں ڈال کے یوں یوں ہلاتے ہوں گے تو وہ اس طرح وہ بال مبارک جو بال مبارک اس طرح جدا ہو جاتا ہے وہ پھر کسی کو نوازتے ہیں تو یوں بال مبارک جو ہیں وہ دنیا کے چپے چپے میں ہیں خالی پاکستان یا باب المدینہ میں تھوڑی ہے اور جگہ جہاں بھی جاؤ آشیقا رسول کہاں نہیں تو منہ مبارک دنیا کے بہت سارے ممالک میں ملیں گے آپ کو وہاں ملیں گے یو کے اور امریکہ میں بھی ملیں گے بھائی یو کے شاہ موجود ہاں بہت کرم ہے وہاں بھی منہ مبارک تشریف فرمائے اور آشیقان رسول کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں امریکہ والا بھی کوئی پیغام آ جائے گا کہ وہاں بھی تشریف فرمائے جو منہ مبارک کہاں مبارک وسلم صلی اللہ محمد بتا آپ کی جن مدنی بیٹی کے قرآن دازی کے اندر نام نکلا ہے وہ چھ مدنی منوں یعنی چھ اسلامی بھائیوں کی والدہ ہے اور ان کے چھ مدنی منوں مطلب ان کے چھ بیٹوں نے یہ نیت کی ہے کہ ہم تیس دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے اس کا ایس ایم ایس آیا ہے یہ چھ کے چھ نے تیس دن قافلے کی نیت دن کے مدنی قابل میں شکرانے میں سفر کریں گے یہ اب تاریخ نہیں دی ہے لیکن یہ ایس ایم ایس آ کہ جن اس بھائیوں کا نام نکلے ان کو تو وقفے مدینہ ہو جانا چاہیے تو تین دن کا بھی نہیں بولتے کہ اب تو ہم شکرانے میں تین دن سفر کریں گے یہ بھی نہیں بولتے خالی آگے بیٹھ جاتے ہیں لمبے کی آواز بھی کسی کی نکلتی کسی کی نہیں نکلتی تو چلو اعلان کرو کتنے وقفے مدینہ یا کیا مطلب بیٹے سمیت وقفے مدینہ کیا مطلب ترکیب ہے تو سپاہی تیار ہیں پیچھے آپ کے میں وقف مدینہ بات کر رہا ہوں ایک دم بازار نیچے لے آیا پیار چھوڑو یار یہ سپاہی نہیں چاہیے میرے کو یار ہاں وقفے مدینہ بے چارے جزاک اللہ چلو وقفے مدینہ کیسا ہوتا ہے اب آپ کیا کام ہے ان کو سمجھانے کا تاریخ بھی دے دیجئے عبد الحبیب بھائی ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں جی جی ماشاءاللہ یہ سب زیارتیں ہو رہی ہیں خوب خوب زیادتیں ہو رہی ہیں اس مہینے کی پہلی تاریخ یہ بات ہوئی نا ماشاء اللہ اور اگر نام نہیں نکلا تو زیادہ کم ہوگی نہیں ہوگی یعنی پیچھے نہیں اتنا بڑا نہ انشاء اللہ ادھر ربی ابھی ہمیں گو پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ مئ مبارک کی زیارت ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل کرواتے ہیں انشاءاللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا مریدی لا تخف کے تسلیدی غلاموں کو اللہ تعالیٰ کے مئ مبارک کی زیارت خدا کے فضل سے ہمیں <قارب> دونوں جہاں ہے سہارا سیاح ہمیں دونوں جہاں ہے سہارا سیا جمتا عزیزوں دو میرے جنا جی گو گو چکو جب میرے جنازے کو ترکھ جی نا کفن پر پرنا والا جگہ چلک جنا کفل پر اللہ اللہ ارے حبیب بھائی یہ تو پوچھ لو یار بتائیں گے کہ یہ غوث پاک میں بعض باتیں مشرہ رکھتی موجودہ کرمت غوث پاک کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اللہ اللہ کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر نہیں بیٹھتی تھی اللہ اللہ اس طرح شاید سائے کا بھی ہے کچھ میرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک بھی بڑھتے ہیں یہ وہ بڑھے تھے سبحان اللہ یہ غوث پاک کی کرامت زندہ کرامت احمد دل دل کے سونے کا ہے نا کہ انبیاء کے دل نہیں سوتے آنکھیں ان کی سوتی ہیں دل نہیں سوتے تو سیدی اللہ حضرت نے فتح رضویہ میں فواتی الرحمود کی حوالے سے خوارے سے لکھا ہے کہ حضور علیہ صلاحت اسلام کے صدقے میں بعض اقابد اولیا جیسے سیدی غوث آظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ حاصل ہے کہ ان کا دل نہیں سوتا باپا ہمارے پاس ان دو عظیم ہستیاں کے ہستیوں کے, کے بھی منہ مبارک ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں جے رضا کو حشر میں خندام گل حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مبارک کی زیارت اس کو. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی کے منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے نوازہ رسول سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ کا تیری نسل پاک میں ہے کا تیری نسل پاک میں ہے بچا نور تیرا سب گھرانہ نور کا سب گھرانا بدلاؤ تعالیٰ وجود قریب کے موہیں مبارک ویزانے مشکل کشا ویزان مشکل کشا جاری رہے گا یا <estoifications> ملتاز مالا مشکل مولا علی مشکل یا علی ملتاز مولا علی مشکل کشاد آ جمالا مشکل کشا ہے علی مشکل کشا سایا کنا سر پر میرے ہے علی مشکل کشا سایا کا سر پر میرے ہوگا نہ مجھ پر دشمنوں کا کوئی بات لا پتا انگلا دیدا احمام حسن ندی اللہ اترانوں کے منہ مبارک وہ حسن مجھتا بار کی بے مشتا پا مشتبہ سید الفیہ وہ حسن مجھتا سید ہستیا وہ حسن مجھتا با سعید ہستیا دو شو سلا کی دے دو شیلا عاشی عاشق رسول سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے بوائے مبارک کے لب پہ آتے ہیں میرے صبح سے دینا لا پانی دے دے گا ریاتا اے کرنی ہو امام اہل سنت کے منہ مبارک آ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے ہاں پیارے آ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اپنا بیڑا عبد بھائی لگتا ہے کہ آپ بھی مطلب کہ یہی ہوتا ہوگا کہ کون ہائے ہے کس کی زیارت میں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کس تبرو کی طرف اب لے کر جاؤں ایک ایسے تبرک کی طرف لے جا رہا ہوں صاحب وہ شخصیت تین میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں شخصیت تک آپ پہنچے ہیں میں باپا سے بچوڑا کر سکتے ہیں باپا کو ان سے بڑا پیار ہے باپا آئیں گے نام گنی دیا کچوری گنی میں میری کیا اوقات میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا ان کو باپا کو ان شخصیت سے بڑا پیار ہے اور ہمارے مدری ماحول میں اس کا بڑا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور تیسرا اشارہ یہ سب آپ کو یہ دے دیتے ہیں کہ ان کا نام ان کے والد کا نام اور ان کے دادا کا نام ایک ہی ہے تو, تو یہ وہ مبارک شخصیت ان کے مزار مبارک کی خوبصورت چادر کے قریب ہم کھڑے ہیں دیدار کر رہے ہیں ہمارے کیمرامین اسلامی بھائی قریب آئیں گے اور ہمیں امید ہے کہ دیدار کروائیں گے ایسا پہنچ گیا شخصیت تک آپ ناظرین بھی پہنچ گئے ہوں گے میں بولو یہ جی بولے ایسا میں اور اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ باپاؤن عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ بدری پھول بھی ہمیں عطا امام غزالی جاری رہے گا امام غزالی جاری رہے گا امام غزالی جاری رہے گا اچھا آپ نے بندی فیس کے بغیر اعلان کیا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ مانگا نہیں تو میرے بعد ویسے تو کیا دے سکتا ہوں مانگا نہیں تو دیا ہے نہیں مانگتے تو پھر پاپا کی طرف جاتا ہے ٹوروٹیا پاپا ایک کچھ بک موریشس میں بھی اجتماعی طور مدینہ مدینہ یہ جن کا نام نہیں نکلا وہ فرما رہے انہوں نے ان کا ملا ہے پیغام ان کی طرف سے کہ میں میرا نام قرآن دادی میں آیا ہے میں تبرکات کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا تو نہیں ہماری شرط یہی تھی ہمارا طریقہ کار ہے کہ جو یہاں موجود ہو آخر تبرقات کی جا تو ان کو بھی کرنی ہے نا ہیں کبھی موقع ملے گا تو جاتا تو اس لیے آپ کا نام ہم لے نہیں سکتے آپ کو یہاں رہنا چاہیے یہ ہمارا طریقہ کار ہے ورنہ دوسرا بولے گا میں وہ نماز پڑھنے گیا تھا تو بولے گا میں تلاوت کرنے گیا تھا تو پھر وہ بپا موریش والے بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر اجتماعی طور پر وہاں کے اراکین کابینہ وغیرہ کے ساتھ اور حاجی بقار المدینہ نے آپ کو سلام ہے یہ اجتماعی طور پر حاضر بھی ہیں مدری چینل کے ناظرین فیضان بس اللہ کا ترجمہ عربی انگریزی ہندی چائنیز گجراتی تمل کریول بنگلہ سندھی میں ہو چکا ہے الحمدللہ للہ اب سوال چلا رہے ہیں اب سوال بھی چلائیں اور اب دارالفتار ہاں ایک پیسہ موجود آخر تک رہیں گے کیا یہ دیکھ لیں دو تو تشریف لے گئے امام غزالی رحمت اللہ تاج علی کی چادر شریف کی زیارت نہیں پانچ سال میں وہ کچھ کیمرہ مین کے پہنچنے کا تھوڑا سا وہ مسئلہ تھا تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ان شاء آپ جی ایک اگلے ہفتے کا بھی تو ایسا بیلان کرنا ہے نا آج اتنا اسپیشل مدنی مذاکرہ ہے اگلے ہفتے بھی تو کچھ خاص ہونا ہے وہ بھی بتا دیں مدنی چینل کے ناظرین کیا ہونا ہے خاص ان اگلے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں جامعت المدینہ کا جو سالانہ ہمارا تربیتی اجتماع ہوتا ہے وہ ہوگا اور انشاءاللہ دور حدیث سے فارغ ہونے والے جو اسلامی بھائی ہیں وہ یہاں تشریف لائیں گے جو پچھلے سال فارغ ہوئے ہیں اور ان شاء اللہ ان کی دستار فضیرت بھی ہوگی ان تو اب وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے ہمارا یہ تین دن کا تربیتی اجتماع ہوگا باقاعدہ اس کے جو جدول ہے اس کا اعلان ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے خیر واقعی اس سے اگر بدنی مذاکرہ ہوا تو انشاءاللہ شاء اللہ اس میں سارے فضیرت کا سلسلہ بھی ہوگا تو وہ بھی بہاریں ہوتی ہیں ایسا وہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا سوال چلائی ہے پہنچ جائیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آؤں تھوڑا میرے سوال آؤں تھوڑا بہت ہی موجود ہے انشاءاللہ تھوڑی ہم تو ابھی زیارت بھی کر رہے ہیں نا بابا جو بھی کرنا ہے جی جی بابا ہم زیارتوں کی طرف عبد یہ سوال تو بابا آپ باب کے آنے پر ہی چلاؤں گے مدین منورہ سے متعلق ہے یہ سوال مدین منورہ وہاں کے تبرکات اب وہ تو صبح آپ کے آنے پر چلے گا یہ کب تک بےچارے انتظار کریں گے ان کو بھی زیادہ کروانی ہے دیکھو سوچ لو لوگ ریل نہ جائیں رات نکل جائیں یہاں تو بہت طویل لائن ہے جو نیچے بیٹھے ان کو مذاکرے میں بٹھائے رکھیں فجر کے بعد تو یہ جس طرح زیارت ہو زیادہ ہوگی اسکرین پر تو ان کی زیارت کا سلسلہ جاری ہے اور دوسرا یہ کہ اگر مائک وہاں چل رہا ہے تو جامعہ والوں کو شاید تکلیف نہ ہو رہی ہو وہ گال ہوئی ہے مجھے سہن والی جو جگہ ہے وہاں ہم نے مائک کو بند کروا دیا ہے میں مزید چیک کروا لیتا ہوں انشاءاللہ کے باہر کر جی بند ہے یا عملی طور ان شاء انشاءاللہ بالکل پاپا اس کو کراس چیک کر لیتے ہیں ورنہ یہ کیا وہ بغیر مائک کے جو کرنا ہے کرتے رہو مسجد کے باہر کے سپیکر ہم نے بند کیے ہوئے اور اندر میں بھی ہم نے آواز اسی رکھنے کا یہاں پر سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو ہمیں مشورہ ہوا تھا اسی پر عمل کرنے کی کوشش کی وہ جا کے کوئی دیکھا ہے عمل ہو بھی رہا ہے کہ نہیں جی بابا غزالی کے مزار شریف کی چادر مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا خواجہ غریب نواز کے مزار مبارک کی چادر مبارک اللہ آلی دے پر ور گار والے جلد وزار کر ہم کو خوش خانی تجھ سے میری دعا کو خوش خالی تجھ سے میری دعا ہے یہ جی عبد الحبی بھائی مزید کیا دکھا رہے ہیں مدری چینل کے ناظرین نے بہت ساری مدری چینل کے ناظرین اور ملاد حال کے حاضرین حاضرین جی مدری چینل کے ناظرین، میلاد ہول کے حاضرین بڑی زیارتیں کی ہوں گی مبارک تسبیح بھی دیکھی ہوگی لوگ تسبیح لے کر آتے ہیں کہ یہ مدینہ پاک کی تسبیح ہے بکائے پاک سے آئی ہوئی ہے بغداد شریف سے ہے یقیناً وہ فضائیں تبرک والی ہیں مگر آج آپ کو وہ تسبیح دکھانے جا رہے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جی ہاں نواس رسول امام علی مقام جس تسبیح مبارک خود ذکر اللہ کیا کرتے تسبیح پڑا کرتے وہ تصویر کی زیارت کیجیے یا شہید کربلا کر بلا فریا جان فاطمہ فریاد ہے تذکرہ ہو رہا ہے آئیے امام حسین رضی اللہ تردوں کے استعمال میں جو تلوار مبارک رہی اس کا دیدار کیجیے سبحان اللہ آئی صاحب آپ کے ساتھ دارالفتا والے ہیں جی ہاں اچھا باپا بھی ماشاء ماشاءاللہ باپا ایک بڑا خوبصورت نام ہے ایک صحابی کا اور میں چاہتا ہوں اگر ان کے بارے میں کچھ وضاحت بھی ہو حضرت یہ واقعہ کلبی ہے یا دہیا کلبی دہیا کلبی یہ ان کے مزار مبارک پاؤ لکھا ہوا ہے جی اس میں پاؤ لکھا ہوا تھا یہ حضرت دہیا کلبی کے مزار مبارک کا پتھر مبارک ہے یہ صحابی کی ایک خصوصیت باپا کچھ ارشاد فرمائیں جبریل اردا ماشاءاللہ ایک سال زیادہ مردشی سال میں حاضر اللہ اللہ رواج یاد ہو تو نکال کر میں حاضر ہوتا ہوں اللہ اللہ مزارات ہی مزارات زیارت زیارتی زیارتیں اللہ حضرت سیدنا درنا سات رضی اللہ اتر کے مزار شریف کا پتھر مبارک تبرک کسد کا مولا جو ماں جو ہے کسد کا میری بستے ہر الہی میری بس خطا حل یا آمین ام حسین اللہ تعالیٰ نو اور ان کے سمیت جو سو شہدائے کربت تھے الگ جگہ کی دیدار چا... کر رہے ہیں مجھ کا دیدار کر رہے ہیں عبد النبی دوبارہ کہیے عبد الحبی بھائی ذرا دوبارہ فرمائیے گا در مبارک کی زیارت کر رہے ہیں <mrag principles> کہ جس چادر مبارک جو وہ اس پر انوار کی چادر مبارک ہے جہاں امام حسین رضی اللہ ترنو کے سرے مبارک سمیت سولہ شہدائے کرولا کے سرے مبارک مصفون لا مسجد ایک اسلام کی سب سے پہلی مسجد جہاں کا سواب اس مسجد کے سہن کے پتھر جب اہاردنتی پہاڑ کہا جاتا ہے اس کی آپ کی آواز جو ہے نا وہ تھوڑی ہمیں کٹ کٹ کر آ رہی ہے جبل عہد شریف مٹی جی مبارک جی کی زیارت ہو رہی ہے اگر اس کے بارے میں کچھ مدری پھول مل جائے اس مبارک پہاڑ کے بارے میں آپ زیارتیں کرواتے رہتے ہیں ادور مزارات اولیاء کی بھی زیارتیں آپ نے کروائی ہیں مقدس مقامات کی بھی آپ زیارتیں کرواتے ہیں آپ تو زیارت اسپیشلسٹ ہیں ہمارے اللہ اللہ یہ بھی زیارتیں آپ بھی کروا رہے ہیں ہم کو زیارت کرنے کا سلیقہ آ جائے یہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ کروانے والے بارے میں کرولا کی مٹی بھی ہے تو جنت البکی کے پتھر مبارک بھی ہیں مسجد ان, ان تبرکات کو دیکھنے سے مدنی چینل کے ناظرین اور یہ ہمارے میلاد حال کے ناظرین اور حاضرین سب توجہ کریں آپ دیکھیے کہ جتنے ہم تبرکات دیکھتے جا رہے ہیں ہمارے دلوں میں ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو جن جن کا نام یا جن مقامات کا نام آ رہا ہے ان کی محبت جیسے دن میں تھوڑی تھوڑی پیدا ہو رہی ہے مزید اللہ ایسا جیسے کشش بڑھ رہی ہے نا ارے او رے واہ ارے مسجد کبا و دیکھنے کی بھی ان مقامات پہ جانے کی بھی آپ کی خواہش اور حسرت بڑھے گی کہ کاش یہ اس جگہ پہ بھی ہم پہنچے کیا بات ہے ان زیارتوں کی واہ سید سلمان فارسی کے پتھر مبارک ہے. یہ وہ چیز ہے جا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی یہ اس کے پتھر مبارک ہیں اللہ تعالیٰ وہاں جا کر بھی زیارت کرنا نصیب فرمائے خاک مدینہ ہوتی مدینہ کا کلام چل گیا ہے اگر خاکے مدینہ کی بھی ہو جائے اگر یہ تبرک بھی ہو تو دکھاتے دکھاتے وادی بتحان یہ وہ وادی ہے جس کو میرے آقا نے جنت وادیوں میں وادی کر دیا مدینہ منورہ میں اس خاکت آپ کی آواز پھر کٹ گئی ہے کیجیے خاکے مدینہ ہوتی میں خات سادر داد خاکے مدینہ ہوتی میں خات ساتھ ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی مزیدہ میرا گا مرمتی ہوتی بیٹی میرے ٹھکانے مٹی کے ہو لے ٹھکانے ان گیرا پر ان گیرا غذل پر میرا ہوتا ان پر میرا سار ہوتا ہاں مدینہ ہوتی ہاں ہوتی سارے ہوتا پڑھتے رہے پڑھتے رہے آج تو یہ کلام سننے کا لطف ہی کچھ اور ہوتے رہے جاتے ہیں ہوتی میں ہوتا بچتا ہوتی ہوتا یب بستا <تصحیح> ان کے قریب بستا تھی خراب ہوتا ان کے قریب بستا ان کے پر میں فرمائیے ذرا اب کچھ فرمائیے یہ کیا یہ سرماسل حضرت مولا مشکل خوشا شہر خدا کر اللہ تعالی وجہ الکریم کے یہ ذرا تاریخ تووری دکھائیے گا اچھا یہ جہاں سے یہ ان کو یہ حاصل ہوا ہے ان کے حوالے کے ساتھ دکھایا گیا ہے جی جی ماشاء اللہ کی طرف لے کے جائیے عبد الربی بھائی کابیت اللہ شریف کے اندر کا لوبان دان خان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد قبل عطین واہ کیا بات ہے مدینہ کی مسجد دکھاتے رہیے سو دہیا کل بھی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تذکرہ ہوا تھا جی جی جی فرمائیے آئیے شہزادہ تار سے ان کے متعلق سنتے ہیں خین اللہ یہ دو شہزادے کتنے اچھے لگ رہے ہیں ما اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ بارک اللہ ہم کو اتاد سے ہے. کہتو ہم کو محابط ان کی آزاد سے بھی چلے شہزادہ حضور سے متعور لینے سے پہلے اپنے ازم کا بھی اظہار کر لیتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور چل فور چغل فور کفل مدی رہے گا ان شاء سر پر امام جا رہے گا رفے داری رہے گی سر پر زلفیں جی رہیں گے اکثر نظریں گے حیا سے نظریں جکی رہے ان شاء اللہ کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلو ح جل آٹھ میں جو ہے وہ اپنے مفتی احمد جارخان نئی میں اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں صحابہ اور صحابیات کا ذکر ہے اور جن کے نام دال سے آتے ہیں جن کے نام دال سے آتے ہیں تو وہاں جو دحیہ دہیا کا بھی آپ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آپ آب دشیا ابن خلیفہ ہیں قبیلہ بنی کلب سے ہیں مشہور صحابی ہیں احد اور اس کے بعد والے غزوات میں شریک ہوئے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی کو سن چھ ہجری میں قیصر روم کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا قیصر روم ہرقل دل سے حضور پر ایمان لایا مگر اس کے درباری ایمان نہ لائے حضرت جبیر ال امین علیم انہی کے شکل میں آیا کرتے تھے آو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ ملک شام میں رہے بہت لوگوں نے آپ سے احادیث لی صفہ نمبر یا نہیں لکھا ہوا آٹھویں چلتے سی سا سما سم سمی سے رے سہا <cul desệt> <Typically> بھائی ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں اب ایک زیارت کو ایک زیارت تو ایسی زبردست ہے خیر ساری زیارتیں زبردست ہیں لیکن یہ بالکل یونیک ہے ہم نے تلواریں دیکھی ہوں گی لیکن ایک ایسا بھالا نیزہ موجود ہے اور یہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا کے صحابی اور ان کا وہ بھالا وہ دکھنے میں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کتنی صدیوں پرانا اور یہ کیسا انداز ہوا کرتا ہوگا مجھے وہ روایتیں یاد آ رہی ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان پیارے آقا پر کس طرح فدا ہوا کرتے گھیرا ڈال لیتے پیارے آقا کی بارگاہ میں کوئی اگر کوئی حملہ کرتا تو اپنا سینہ پیش کر دیتے کئی شہید ہو جاتے اور کئی صحابہ تو ایسے تھے جس کو پیارے آقا علی سات اسلام فرماتے کہ نیزا چلاؤ سبحان اللہ ہے <سلام> صحابیسارے نو سوا ہر صحابی اور ہر ہنسار پر لاکھوں سلا ہر صحابی اور ہر ہنسار پر لاکھوں سلا ہاک شفا دیدار کر لیجئے سبحان اللہ, سبحان اللہ حسان بھائی وہ سنا دے خاک مدینہ اے خاک مدینہ, مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے شاہ ملا ہے تجھے ہے ملا ہے جبل اہد کے پتھر مبارک یہ پہاڑ جنت میں جائے گا میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم عہد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا علماء کہتے ہیں جب پتھر محبت کرے تو وہ جنت میں جائے جب امتی پیارے آقا کا پیارے آقا سے سچی محبت کرے تو وہ کیسے جہنم میں جائے گا ایک دن دلا جاتا رہا ارے رکھتی ہیں کتنا اللہ تار برے آئی صاحب لبے ایک ایسی شخصیت میرا حسن زنے ہے آپ کو ان سے بڑا پیار ہے آپ ان کا بیان میں بڑی محبت سے نام لیتے ہیں آپ ان کی چادر مبارک کا دیدار کریں کچھ ان کے بارے میں یا وہ شعر اگر ان کے بارے میں جو آپ پڑا کرتے سنا دیں حضرت سید اللہ حردی اللہ ترن کے روزہ انور کی چادر مبارک ماشاءاللہ اللہ نعرا ہوا تھا یہ لار ہوتا جس بات پوجے شام سنگلا نعرہ گر کا دار جس پاس پوجے شام نکلا کے دیکھو گلتے گئے جہرم دے گا سے حلی اللہ حلی جنب حضرت جنید بغدادی ہمارے شجرے میں بھی ان کا نام ہے آج ان کے مزار مبارک کی داد چادر کی دیدار کر لیجئے سوحان وحان اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرا دیجئے سیدنا را اویسے رضی اللہ اللہ تعالیٰ کے موے مبارک دیکھیے سیدنا بلال حبشی کی چادر مبارک سبحان اللہ سوزی پال بس میری جولی میدال دو آکا سوزے پی لس میری جولی دو جاؤ اللہ سمت وسلم ہو دہی وسلام صلہ ہو لا سکمت صلاح دہی وسلام صلہ سمت صلہ ہو یہاں پر سیدنا ابو دردار رضی اللہ کے مزار مبارک کی چادر مبارک ہے اور سیدنا ابو دردار رضی اللہ تارانو کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ بھی جاری کیا ہے کچھ بتائیں نا ان کے بارے مجھے ایک ان کی زیادہ دیکھ کر نام پاک فاروق اعظم ربدی اللہ تعالیٰ کا ایک ان کو دے کر رشتہ یاد آ گیا اللہ جب آپ اپنے کئی مقامات سے ہوتے ہوتے جب ان کے گھر پر تشریف لائے اور ان کی جو وہ کیونکہ زہوت اختیار کیا تھا انہوں نے وہ بہت مختصر تھا سامان تھا ان کے پاس جبکہ کئیوں کے پاس بہت کچھ آ چکا تھا کیونکہ مالی گنیمت اور بہت کچھ اسلام اور مسلمانوں نے ترقی کی دی مگر ان کی کیفیت دے کر فاروق اعظم ابدی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو دردا سب بدل گئے مگر تم نہ بدلے اتنا خوبصورت ارشاد ہے یہ سید فاروق اعظم ابدی اللہ تعالی عنہ کا اور یہ دمشق مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ہجرت کر گئے تھے اور وہاں انہوں نے نکی کی دعوت کی وہ انداز اپنا رکھا تھا اور ان کا بیان جب مسجد میں ہوتا تھا تو مسجد میں ان کے اندر جو بیان سنتے تھے ان کے رونے کی آواز باہر گلیوں میں آیا کرتی تھی اللہ اللہ اس قدر ان کے بیان میں رقت اور سوز اور اہوبکا کا معاملہ پڑھا گیا جب یہ اسلام قبول کر کے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور تو دیکھا کہ کئی ان کے جو ساتھی جو تھے صحابہ جو تھے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے وہ ان میں کافی آگے بڑھ گئے تھے انہوں نے بہت کوشش کی لیکن پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کاروبار اور علم دین یا عبادت وغیرہ کا انہوں نے فرمایا ان کو ساتھ چلانے کی کوشش کی لیکن نہ چلا سکا تو انہوں نے مالی معاملات کو بالائے طاق رکھا اور علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے سبحان اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں اور ان کے ذہت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے آمین. آمین آمین. <سلام> گمایا سلا کے گرد ہر کے گل رنگ رنگیں بہ رے سہا سے پیارے صحابہ صحابہ, صحابہ صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے صاحب یہاں ایک ایسے عظیم صحابی کے بازار مبارک کے پتھر مبارک ہیں کہ جو مؤذن رسول تھے حضرت عبداللہ ابن ام مختوم ماشاءدی اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کے بارے میں بتایا ہے صاحب کوئی سا خاص واقعہ ایک تو وہ مختند واقعات ہیں ان کے یہ نابینا تھے نا اور جماعت کے حوالے سے یہ ان کا ذکر گاڑی نابینا علمدار جی آئی رسالے میں ان کا ذکر مبارک ہے اور انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ کو اگر پراپر یاد ہو واقعہ رضوان بھائی وہ روایت جو ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت کا قریباً امیر سنت نے ان کے واقعے کو بیان کیا ہے جی وہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ نابینا تھے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر بکثرت کیڑے ہوتے ہیں تو وہ جب آتے ہوئے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا کہ, کہ اذان کی آواز سنتے ہو تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں سنتا ہوں تو پیارے اقاصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اب حاضری دے مسجد میں تو اس کے بعد یہ پیارے اقا عصلاۃ والسلام کے فرمان پر کہتے ہوئے یہ مسجد ہی میں نماز ادا کیا کرتے تھے اور بعض مواقع پر پیارے اقاصل وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر گئے جب سرکار تعلوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر مدینہ سے تشریف لے گئے تو ان کو اپنا نائب بھی مقرر کر کے جایا کرتے تھے مدینہ کے اندر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کے علاوہ یہ جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آزان دیتے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ عبداللہ بن ام مختوم یہ بھی اغان دیا کرتے تھے موزن رسول بھی ان کا لقب ہے سوہان سوہان اللہ شاء اللہ سیرت کے بارے میں بھی سن رہے ہیں زیارتیں بھی کر رہے ہیں صاحب مدینہ مرورہ کا تذکرہ ہوا مدینہ مرورہ خاص زیارت کراؤں آئی صاحب اللہ اللہ, اللہ, اللہ مو مبارک کی زیارت تو ہوئی اب میرے آقا علی اصلاۃ والسلام کے روزہ انور کے اندر جو یعنی جو سفائی وغیرہ ہوتی ہوگی یقین یہ اس مٹی کو جمع کیا گیا ہوگا یعنی خاکِ انور ایسی ہے سبحان اللہ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ رات و سردیوں کے موسم میں جو چادر مبارک اوڑا کرتے تھے اس مبارک چادر کا بھی کچھ حصہ یہاں جلوہ فرما ہے واہ. سبحان اللہ صلو صلو صلو علی علی الحبیب سلو. سلو تعالی. سلو علی الحبیب سنو ار حبیب قیمت جب اقدس پہ چادر پے امام پیرو سنو ار حبی جبائیں اقدس پہ چادر پے امام پے رو جانے آپ کی پیدار پر لا آپ کی پیدار پر لا سلام تلا اللہ عائشہ میں ایک میدان کی یاد دلا دوں آپ کو ایک ایک نہیں دو, دو ایسے میدان جہاں ہر کوئی جانے کو تڑپتا ہے اور باپا بھی جبانی بھی کئی بار اس کی خواہش سنے مزدلفہ شریف کے مبارک پتھر اور میدان عرفات شریف کی مبارک مٹی واہ واہ میں کیا ہوتا ہے حساب عرفات میں کیا ہوتا ہے عرفات کا یہ وہ مقدس میدان ہے جو نو یلحِت الحرام کو خوش نصیب حاجی وہاں جمعہ ہوتے ہیں اور جہاں پر حقوق اللہ کی معافی کا مزدہ ہے اور وقوف عرفات پانے والا حاجی ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور مضدلفہ یہ وہ خوش نصیب مقام ہے جہاں پر حقوق العباد معاف کرنے کا مدعا سنایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہاں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں اور واقعی اشاق اور اس ساس جو طبیعت کے ہوتے ہیں حج کی کئی تمنا ہوتی ہیں یقیناً آ, ایک تو اس سفر کا بنیادی مقصد آ, وہ ہے نا کہ طیبہ مکے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کیا ہے پوچھا جو ہم سے ہی کہا का جس کی یقیناً عقائ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در مبارک کی جو حاضری ہے یہ تو سعادتوں کی سعادتیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ حاجی کے لیے عرفات کا میدان اور مزدلیفہ کا میدان اور جو بہت زیادہ عوامی حوالے سے ہو پبلک ڈیلنگ کا ش... ہوتا ہے نا اس کو یہ بہت مقامات یاد آتے ہیں کہ کاش کے میں ایک بار احرام کی حالت میں ان مقدس مقامات پر پہنچوں اور اپنے گناہوں کی معافی اور حقوق اللہ حقوق الاباد کی معافی کی کوئی صورت وہاں جا کر بناؤں اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس مقامات کی زیارت فرمائے. آمین آمی اے آمی آمی سر ہو مجھے شم خوب ارپار گویا سے آر بوجھ کا شمخوبے ارپا میں بد دلپا جلا کے بے قاب دیکھو کاش ایک با دیکھو جینار ایسا ایک ایسی زیارت کہ آپ اس کو دیکھیں گے پھر برہبا کے نعرے لگانے پڑیں گے آپ کو یوں نا میرے آقا کی پیدائش گاہ مبارک ولادت گاہ کے پتھر مبارک سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد اس پیاری زیارت کی آمد کی سبحان اللہ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا مولود کی گھڑی ہے چلو آمینا کے گھر پر سبحان اللہ مولود کی ہے چلو آمی نا کے گھر پر اے فل کی بہار بہارو اے فل کی بہار آپ کو ایسی زیارت کرائیں کہ جس جو زیارت بھی آپ کرائیں اس کا تعارف بھی آپ کرائیں آپ کرائیں اور اگر اس کے متعلق کلام ہو تو وہ بھی آپ سنائیں میں ایک زیارت سوچ بیٹھا تھا آپ نے میری طرف بال پھینک دی ہے مسجد قبلطین یہ سب میں تو بڑھاؤں گا آپ کی طرف ٹھیک ہے تو مسجد شریف جو ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے کہ یہ اس کو قبل پین کیوں کہا جاتا ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ سے متعلق ہے آپ ہی فرمائے تو بہرحال یہ وہ جگہ ہے مدینہ منورہ میں رب کریم ہم سب کو زیارت عطا فرمائے اور یہاں جو تحویل قبلہ ہوا تھا قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا تھا ہمارا مسجد اقسہ سے بیت اللہ کی طرف اور نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی خواہش پر تبدیل ہوا اور غالباً اسان بھائی کریکٹ کریں گے مجھے کہ چار عقت والی نماز تھی زہر تھی یا اثر تھی کہ جس میں دوران نماز یہ قبلہ تبدیل ہوا اور صحابہ کرام علی مردوان نے آہ وہ آہ عظیم زہر کہتے ہیں نا پیروی کی کہ پیارے اکالام نے تبدیل کیا زہر کی نماز پیارے اقالی صاۃۃ السلام نے قبلے کی طرف منہ کیا کعبہ شریف کی طرف اور پھر تمام صحابہ بھی وہاں موہ ہو گئے تو یہ عظیم واقعہ اس مسجد میں پیش آیا اور آج بھی اس مسجد میں ایک بحراب بنی ہوئی ہے جو یاد دلاتی ہے کہ پہلے جو ہے یہ قبلہ اس طرف تھا اور اب قبلہ اس طرف ہے مدینہ منورہ کی یہ بہت خوبصورت زیارت مدی چلے کے ناظرین کو ہم نے زیارت میں بھی اس کی زیارت کروائی اور یہ تھی وہ پر خبر پر تھی ت... کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مبارک اور صاف کتب سابقہ میں ہیں نا ان میں ایک وصف یہ بھی تھا کہ یہ نبی آخری زبان یہ مطلب کہ وہ ہوں گے بہت اچھا ورڈ اس پہ کتابوں میں لکھا ہوا رضوان یاد پڑ رہا ہے آپ کو صاحب القبل صاحب القبل دو قبلوں والے تو یہ, حق... یہ ان کے سامنے آئی تھی حقیقت کہ یہ وہی ہیں لیکن حسد نے ان کو اسلام قبول کرنے سے وہ حسد بھی مانے ہوا اور بھی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں اور انہوں نے کافی اس میں شور بھی مچایا تھا بھی قرآن مجید میں اس کے جو بیان ہے نا وہ پڑھنے سے متعلق ہے بڑا پیارا بیان ہے شب کہ وہ جو اللہ تبارک نازل بتا رہے آئے تو نازل فرمائے کا فسم کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا فلاں ولی کا قبل تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے تمہاری خوشی ہے ولی وجہ کا شکر المسجد الحرام ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف اور وہ ظہر کا وقت تھا دو رکعت ہو چکی تھی اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ بیت المقدس سے کاعبۃ اللہ شریف کی طرف پھیر لیا اور صحابہ اکرام علیہ الردوان نے بھی یہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کی پیروی میں جو ہے وہ بیت اللہ کابۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنا منہ کر لیا دوسرے پارے ابتدا میں اسی کا تذکرہ ہے اور پھر اگلے صفحے پر یہ تفصیل کے ساتھ مویشی اس آیت مبارکہ کے حصے کی طرف ایک بار پھر تھوڑے سے آپ کے جس, جس سے تیری خوشی ہے جس میں آپ کی خوشی تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے جس میں میرے آکا کی خوشی ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک اور بڑی خوبصورت زیادہ تاریخ صاحب جی ادھر عثمان غنی رضی اللہ کے اتر کا پتھر مبارک ماشاءاللہ اللہ ادھر غنی وہ ہیں جنہوں نے کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اور پیارے آقا علیہ سلاۃو السلام سے زندگی ہی میں جنت حاصل کر لی اور ایک بار نہیں دو بار جنت سبحان اللہ یہ نیچے ملا دال والوں کو تو ایسا قریب قریب سے دکھا رہے ہیں ان کی تو موج لگی یہ ایسا بغیر لائن میں لگے ہوئے ہیں مدنی چینل کے نادرین بھی ماشاء اللہ مدنی نے پتا نہیں ان کی تو وہ مزے لگے ہوئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اس ان تبرکات کی برکت عطا فرمائے امید اور امید ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے آج کا یہ سلسلہ یہ تبرکات ہمیں اللہ تعالی تقوا پرہیزگاری نصیب فرمائے نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے اور یہ اس میں کئی ایسے مقامات ہیں جن کی زیارتیں آج ہم برائے راز وہاں جا کر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ با ذوق با شوق با ادب ان مقامات کی ایک کاش ایک کاش ایک کاش پیرو و مرشید کے ساتھ حاضری رہتا فارما کیا بیت اللہ شریف کعبہ مشرفہ کو باہر سے تو سب نے دیکھا ہوگا آج بیت اللہ شریف کے اندر کے پتھر مبارک کا دیدار کیجئے ماشاء اللہ اے کاش وہاں جا کر کعبہ مشرفہ کا دیدار ہو اور ہم کیا پڑھیں گے لب ہوئی گلا شری چل گڑھ لا شری بھائی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 وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے جی اسی کنویں دوبارہ مبارک کا ہے نہیں کہا کہ یہ اسی کنویں کا ہے یہ ایک کنویں مبارک لکھا ہے لیکن میں نے وہ ایک کنواں بھی تھا جو لکھا ہوا یہ ہے کہ سیدنا اللہ عثمان غنی کے کنویں کا پتھر مبارک نبی کے نو دو رے کے گلابی نول دو رے انہیں حاصل بے رحمانی انہیں حاصل ہوئی اوپر بت بہبانی ملی تک دیر سے مجھ کو صحابہ کی سناانی ملا ہے پہ تک سے مجھ کو صناب لب میرے آکا علی اس لاتو السلام کے مبارک نام کو تو کئی اچھے اچھے انداز میں رائٹر لکھتے ہیں اور واقعی لکھنا چاہیے تعظیم کے ساتھ آج میرے اکال استع السلام کا پیارا نام ایک تہنی پر کس طرح لکھا ہوا وہ آپ کو دکھاتے ہیں خطے خطے خطح سے سبحان اللہ نام محمد صلی اللہ علیہ ؤ ٹھنڈک کی, کی جلا آؤ انکا بکر کرے آؤ آکر کریں جو ہے تا برجو بلا نام نام آنکھوں کا تارہ نام موہم ہم آنکھوں کا تارا نام محمد دل دے دلکا نام موہم ہم آخو کا تارا نام موہم ہم دلکا جا نام موہن پوچھے گا مایا گیا گا پوچھے گا میا میں گہوگا نام میں یہ کہوں گا نام محمد تارا نام محمد دی کا تارا نانوج اللہ سبحان اللہ اپنے جنی رجنی کے دل میں اپنے جنی ری دل میں آج سما جسما نام موہن دے دل, دل کا جا نام محمد مم کا تارا نام محمد دل, دل کا جالا محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور میلاد ہال کے حاضرین بہت ساری زیارتیں آج براہ راست مدنی چینل پر دکھائی جا رہی ہیں میرے آقا کے وہ عاشق جنہیں عاشق اکبر کہا جاتا ہے میرے آقا علیہ ساطو والسلام کے ساتھ غار سور میں بھی رہے یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں نبی پاک علیہ ساطو والسلام کے زبردست عاشق آج ان کے بوئے مبارک کی زیارت آپ کو کراتے ہیں سیدھا آپ کو سیدھی آ سارے میرے سیدھی کے اکبل ہے بولو سارے سیدھی کے اکبل ہے میرے سیدھی کے اکبل ہے میرے سیدھی کے اکبل ہے یقین نمبا ادا سید کے اکبر ہے اکبر ہے حقیقی آش کے پیر براسی اکبر ہے حقیقی آش کے پیر براسی اکبر ہے نبی کی آس کے سارے میرے سے اکبر ہے میرے سے سید اللہ <تصالح> صدیقی کے اکبر رضی اللہ ترنو کے موہیں مبارک کی زیارت ہوئی تھوڑی دیر پہلے سید اللہ عثمان غنی ردی اللہ ترنو کا تذکرہ خیر ہوا تھا اور ان کے موہ مبارک کی اب زیارت کیجیے ملی تنگ سے آبا کی سبحان, اللہ، سبحان اللہ خلفائے راشدین کی کیا بات ہے اب چلتے ہیں بارگاہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں آئیے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مو مبارک مئ مبارک کی زیارت کرتے ہیں بہارے باوے بہذ رتے پارو کے آج ہے بہارے باوے بہذ رتے پارو کے آج ہے شرابے بجے رے پا حضرتے کے آج ہے میرے پاس پارو کے آدم ہے میرے پارو کے آدم ہے میرے پارو کے آدم ہے میرے پاروتے آگے بھنگا پیسہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں آئیے ان کے بوئے مبارک کی زیارت یا مرد زمانہ مشکل کو شاپ خدا کو سامان مشکل کوشا علی یل مرتا سامانا مشکل کو آپ ہے امام آزم ابو حنیفہ کروڑوں ہنفیوں کے پیشوا آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ ترنوں کے بوئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں ایمام آزم ابو حنیفہ حنیفا ایمام ابو حنیفہ ہنیفا ایمام ابو حنیفہ خواجہ کے چاہنے والوں آؤ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے موہے مبارک کی زیارت کرتے ہیں میں برتا یادہ جاگر جولی بھر دوڑا جانی یا تاجانی بھر دو یا جانی بل تارا کالے نکس کا مالی اصل رکھ سا سل تارا کالے نکس کا موالی اصل کسردا باتوں نے نے حق فرید یا فرید آئیے بابا فرید چکر گنج رحمت اللہ تعالی کے موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں یا گن جشک ہو نظر کرم راجم جشک گو نظری کرم یادم جشک گو نظر کرم یا گم جشک گو نظر کرم نند تو پین یادم جشک آباد رہے دیرا پاپ پتن نند تو پین زن یادم جشک آباد رہے دیر پاپ پتن تب کے نور اے قطب کے یا نظر کرم یا نظر کرم سبحان اللہ حضرت لال شہباز قلمبر رحمت اللہ تعالی کے پورے مبارک کی زیارت کیجیے تیرا صحبن رہے آبا سخی سونا لال کلندر تیرا سہون ہے آبا سخی سونا لال سید اللہ اویس اکر ردی اللہ تعالیٰ نو کے بازار مبارک کی پیاری پیاری چادر کا دیدار کیجئے سوہان سہان سوہان دو پوز بلا لا کا ملے درج رضا کا، سرکار عطا عبدالحبیب عبد الحبیبی یہ ابھی جو ہے وہ حضرت پارنی ردیلہ اتارن کی چادر جو شیشہ جو ساپ کیا گیا تو اس میں جو ہے وہ ہاتھ پہ دو انگوٹھیاں نظر آئی تو ان کو ذرا مسئلہ بتا دیں کہ مرد کو جو ہے وہ ساڑھے چار ماشا کم وزن چاندی اس میں بھی ایک پتھر ہونا لازمی اور وہ بھی ایک وقت میں ایک ہی پہن سکتا ہے جی اس کے علاوہ چاندی کا چھلہ وغیرہ بغیر پتھر کی یا ساڑھے چار ماشے سے زیادہ وزن یا ایک وقت میں جائز دو انگوٹیاں یا ایک سے زائد انگوٹیاں یہ سب ناجائز ہیں اور گناہ اور ان سے توبہ لازمی تو موجود ہے یہ انگوٹھی اتار رہے ہیں سبحان اللہ یہ انشاءاللہ توبہ بھی کر لیں گے آپ توبہ بھی کر لیں ٹھیک ہے اور یہ موروں سے آئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ آپ کی ترغیب پر انہوں نے انگوٹھی دونوں اتار دی شکریہ جتنا کہتا جو اتنا دہرا تیج یا آپر میں نے جو یا اللہ جو دو انگوٹھی میں جو اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں گنا سے توبہ کرتا ہوں مزید تفصیل معلومات کے لیے ایک سو تریسٹھ مدنی پل اس میں جو انگوٹھی کے مدنی پل ملاحظہ فرما لیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب آمین مزید وہاں موجود اسلامی بھائی مدری پھول عطا فرمائیں بڑا رو منظر ہے فیضان مدینہ میں رات کے تقریباً دو بجنے والے ہیں آشکان رسول لائن لگا کر درود پاک پڑتے ہوئے مبارک تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تبرکات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے مقامات کی ہمیں وہاں جا کر زیارت کرنا نصاب نہیں ہے بڑی دعائیں ہو رہی ہیں آئی یہاں میں دیکھ رہا ہوں اسلامی بھائی تبرکات کے سامنے بار آنکھوں سے دعائیں کر رہے ہیں اپنی مشکلوں کے خلاصی کے لیے آفتیں دور ہو جائیں یقیناً پریشانیاں بھی لے کر آئے ہوں گے شہزادہ حضور موجود ہیں میں اس کروں گا کہ آپ بھی اگر ان سب کے لیے دعا فرما دیں جو جو یہ تمنائیں لے کر آئے ہیں بڑے نیک مقصد کے ساتھ آئے ہیں تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں ان کی دعائیں قبول ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائیں ان کی مشکلات آسان فرمائیں ابھی ان کی ان تبرکات <تصفح> کے بارگاہ میں حاضری قبول فرمائیں آمین, آمین, اور آمین جو جو جائز مراد ہے اگر ان کے حق میں بہتر ہو تو پوری فرمائیں آمین آمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدری چرل کے ناظرین میلاد اول کے حاضرین ذرا دیکھیں کہ شہزادہ حضور کی دعائیں بھی مل رہی ہیں تبرکات کی برکتیں بھی مل رہی ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے ماشاء اللہ آشکان رسول آ, زیارت بھی کر رہے ہیں کچھ کلام ہو جائے اگر ہمارے محمد سلو صل الله على محمد صل الله عليه وسلم صل الله على محمد على محمد صل الله عليه وسلم چل de salaam amin kul lihi sallallahu سلوحبی پورا اندازی کہ بارہ میں سے ایک ne mein din ne ja مدنی مدنی انعامات باشاء اللہ لکھے لے ماشاء اللہ, اللہ, اللہ مدنی قافلہ مدنی انعامات مبارک ہوتا ہے اچھا ابھی ان کو بھی نیچے بھائی یہ میل کے لیے بھیجنا ہے میلادال والے بھی اب اوپر جا کر جیارت کریں گے عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت ان مرتبہ پڑھیں تو اس کی خطائیں بٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں حبیب حضرت صبح لا لا کلکا الا لائی لا <سلام> زیاد <weight loss> <yummy> تیارت میں مکے لگے تو فجر بھی چی ہونے تو تجر میں نہ کری آؤ تو آج زیاد کریں جانے رشم پہ سام بج میں چاند اس آ پہ ندی بالعالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ما اصبحت حبي من نعمه او باغد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم ورشلاتا وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عنا يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عبد الحبیب <تصائق> <سلاح> بھائی ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں عبد بھائی ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ عبدالربی بھائی یا نیو ایئر میں عبدالربی بھائی کے پاس مائک بھیجیں پلیز ان اللہ تعالیٰ اوپر زیارتیں بھی آپ کو بھی دکھائی جائیں گی مدیشہ کے ناظرین ذرا عبد بھائی کے پاس چلتے ہیں ان اللہ تعالیٰ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی کس طرح یہ ابھی مزید آگے کا سلسلہ جاری رہے گا جی عبد الحبیب بھائی آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں مدھیہ چہرے کے ناظرین کو بتائیے کہ مسجد یہاں جو براہ راست سلسلہ جائے گا ماشاء اللہ تبرکات کی زیارت بھی ہے جی عبد الحبی بھائی ان اللہ زیارت چلتی رہے گی بہت طویر لائن ہے اور صبر تحرم المبے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور مبارک زیارتیں کر رہے ہیں مدی چینل کے ناظرین کو ہم نے بہت کوشش کی کہ قریب قریب لے جا کر کئی زیارتیں کروائیں لیکن یہاں ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی اور یہ کہ زیارت چلتی رہے گی انشاءاللہ کلام بھی چلتے رہیں گے مدنی چینل کے اسٹوڈیو سے اور وقت مناسب تک زیارت کے مناسب دیکھیں گے ان شاء اللہ پھر نگرانی شدہ فرماؤں گی یہاں سے سلام بھی چلتے رہیں گے تو قریب قریب کی زیارتیں بھی دکھانے کا سلسلہ رہے گا یہاں سے ایسا بہت ساری زیارتیں دکھا چکے ہم اور انشاءاللہ شاء اللہ کے ناظرین مناظر دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ابھی تو فی الحال کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے تھے وہاں سے زیادہ جی مندی جگہ کہ اللہ لائن لگی ابھی تو یہ میلا دال والے اوپر پہنچیں گے میلا دال والے آشیقان رسول اور یہ بھی اس لائن کا حصہ بنیں گے جو لائن اس وقت زیارت کے لیے موجود ہے سنا ہے بہت طویل لائن ہے اور ماشاءاللہ اللہ بہت بڑی تعداد عاشقہ رسول کی اس وقت یہاں پر فیضان مدینہ میں آئی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ اللہ زیارتوں کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں زیارت کے انداز آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ